Vielen Dank. میں کہاں رکتا ہوں عطل فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا ہدے پرواز سے چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سوریا پہ مقیم پہلے سے کوئی پیدا کرے قلب سلیم اور ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا ہاتھ کی لکیروں سے فیصلہ نہیں ہوتا عزم کا بھی حصہ ہے زندگی بنانے میں تو عزم اور ارادی کی ضرورت ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تعلیم دی حضرت شداد بھی راؤس کو ادارہ جب تم دیکھو کہ لوگ سونے اور چادی کو جمع کر رہے ہیں سونے اور کے جمع کرنے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو فخر نظم ان کے ان کلمات کو جمع کرو یعنی یہ کلمات زیادہ پڑھا کرو اس میں ایک لفظ ہے نا اللہ من وأسألكم مجبات رحمتك وعزائب مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلما سليما اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم أستغفرك مما تعلم إنك أنت تعلم لغي حديث سلسلات العديثة صحيحة سنت بالقول صحيحة آپ صلی اللہ علم نے یہ دعا کی تعلیم دی کہ جو لوگ سونے اور چادی کو جمع کر رہے ہوں یعنی روپیے پیسے میں ڈوب رہے ہو تو تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرو جس میں پہلا لفظ ہے اللہ نے ایسے امر دین پہ ہمیں استقامت دے وسل و عظیمت اعلیٰ اور اے اللہ عظیمت عطا تمام عزم اور ہمت نے پختہ ارادہ دے اس پر رشد پر ہدایت پر یعنی علم کی راہ میں صحیح منحج کو سمجھنے کی رانا دے ہم جس کام کو شروع کریں پہنچائیں نہ چھوڑیں کیوں اس لیے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بھی کام شروع کرے تو اسے کہاں تک پہنچائے انجام انجام اور لا إنما العمال بالخواتيين شلو كنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحوظه ونستعينه ونستغفل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يبه الله فلا مضيل له ومن يضلل فلا هذه أنا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد نعبد ورسوله أما اللهم اننا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سررنا وما علنا وما سرفنا انت تعلم بذي منا انت المقدم وانت المؤخر انت على كل شيء قدير اللهم ان كان بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علم ينفعنا اللهم زيننا بزين الايمان واجعلنا هداة مهتدين الله فضله تو سننے کی وہ دوسری نشست اس مبارک دن یعنی جمعہ کے مبارک دن میں شروع ہو رہی ہے اللہ تعالی ہدایت خیر کے ساتھ اللہ نے ہاتھ خیر بھی فرمائے آغاز بھی خیر پر اور انجام بھی خیر پر میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس نشست کا آغاز مولک رحمہ اللہ کے اس کلام پر ہوگا حدیث رسول صحابہ اور صد کے قول کے ساتھ بعض علمائے کے حقائق کی وضاحت سے یہ میں ملی وہ یہ ہے شیر نے سلف محج کی اتباع پر اس کا در زور دیا اس کا زور دیا کہ آپ شروع سے لے کر اب تک اسی مسئلے کو بار بار بیان کر رہے ہیں کہ اسلام سنت ہے سننا اسلام ہے لیکن اسلام کی عملی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و صحابہ صدف نے پورے دن کو صحابہ اور سلف سے ہمیں لینا ہے اپنی رائے سے نہیں بولنا ہے کہ امام احمد بن حمب الحمۃ اللہ, حمد اللہ علیہ کہاں کرتے تھے کفی کل مسلطین امام ہر مسئلے میں تمہارے لیے امام ہونا ضروری ہے امام سے یہ ہمارے بنائے ہوئے امام نہیں تھا نہیں ہوگا تو میں اپنی آواز لگا سکتا ہوں ضرور سے ضرورت پڑنے بہت زیادہ مختلف ہر مسئلے میں امام ہونا چاہیے لیکن امام صاحب سے مراد امام صاحب نہیں جس طرح مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر بات جماعت کے لیے امام چاہیے اسی طرح سفر میں نکلے تو ہدا خرچ تو پی تلا تھا مسلم شریف کی حدیث نہ باود کی بھی تین آدمی نکلے تو ایک آدمی کو کیا بناؤ امام بناؤ اسی طریقے سے انسان کوئی بھی کام شروع کرے اجتماعیت کے لیے قائد اور امام ضروری اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں بھی کہا طلزم و جماعت المسلمین و امام فتنوں کے وقت میں بھی جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لاز بغو خلیفہ ہو بادشاہ وقت ہو اس کی امامت پر اتفاق کرو اور اس کی قیادت میں تگی گزارو اس کے خلاف بغاوت مت کرو اس کا بیان آئے گا اللہ انتر و کفرن بغا حنفی اہند مل اللہ جب تک کہ کلم کھلا قفر کرتے ہوئے نہ دیکھو واضح کفر کوئی نہ مالک وہ اگر سے تمہارے مال کو لے لے تمہارے پیٹ پر کوڑے بھی برسائے پھر بھی حاکم کے خلاف بغاوت مت کرو یہاں تک کہ کچھ ایسے بھی عمر آئیں گے مسلم شریف میں میں انشاءاللہ اس کو پھر ذکر کروں گا کچھ باتیں جو بارویسوں قلوب فی گم رجال القلوب و فی جسمان انسانی ایسے بھی عمرہ قائدین آئیں گے جن کے دل شیاطین کے ہوں گے انسانی شکل میں شیطان ہوں گے پھر بھی کہا تسمہ و توطیر اس کی بات سننا اس کی بات ماننا بھی ہے اللہ یہ کہ وہ گناہ اور معاشیت کی دعوت ہے تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سواد کی پیروی کرو اور شیخ نے مول پرحمۃ اللہ نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو واضح کر دیا اپنے اصحاب کے لیے اور وہی جماعت ہیں یعنی صحابہ ہی جماعت ہے اور جماعت سے مراد یہ کہ حق حق پر چلنا اور حق والوں کی معیت میں زندگی گزارنا حق پر چلنا اور حق والوں کے ساتھ دین کے پیغام کو لوگوں تک عام کرنا یہی سواد اعظم ہے اس سے مراد صحابہ کی جماعت لیکن جو لوگ کہتے ہیں سواد اعظم سے برات بہت بڑی جماعت کی پیروی کرو جس کی تعداد زیادہ ہو اس کی پیروی کرو دنیا میں آج حناب زیادہ ہیں تو احناف کی پیروی کرو تو کوئی کہے گا بھائی افریقہ میں مالکی زیادہ ہیں تو ان کی پیروی کرو کسی علاقے میں انڈونیشیا میں شافیز زیادہ ہیں تو ان کی بھی کرو تو کدھر جاؤں گے اس لیے اس کو سمجھنا ضروری لفظ سواد اعظم جو حدیث میں آیا ہے اس حدیث میں بھی اور دوسری حدیث میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا عید الفضلی سواد العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو بھی دیکھا اور ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا آپ نے سمجھا کہ اس سے مراد میری امت ہے تو آپ سے کہا گیا کہ اس سے مراد مسا علیہ السلام کی امت ہے پھر آپ کے لیے آسمان کے کناروں میں ایک بہت بڑی جماعت کو ظاہر کیا گیا جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے ابن عباس کی روایت بخاری مسلم آپ سے کہا گیا کہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور آپ کی امت میں ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ دین پر خون جو لوگوں سے جھڑواتے پکواتے نہیں ہیں والدت تیاروں تک سگون ہی نہیں لیتے سفر کا مہینہ آیا تو شادی نہیں کرے گا اور میں تو کہتا ہوں سفر کے مہینے میں شادی کرو تو بہت سا ہے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سنت کا عمل کیا تم نے ایک نمبر دو بدات کو تم نے مٹایا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق جب شادی کرو گے تو بہت سادہ ہوگا کیونکہ فنکشن حال عام دنوں میں بہت مہنگے ہو جاتے ہیں اور حیدرآباد میں گلبرگاہ میں جائیے دیکھیے عام دنوں میں اگر بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے تو اس وقت جو دو ہزار تین ہزار پانچ میں مل جائے گی تو جو بشگونی نہیں لیتے کر علاج نہیں کرتے اپنے رب پہ توکل کرتے تو یہ سواد عظیم جو ہے اس کو ذرا جاننا کیا سواد عظیم سے بنا سواد کثیر ہے تعداد مراد ہے نہیں ہے تعداد مراد نہیں ہے کیونکہ تعداد کے لیے لفظات اکثر کثیر کہتے ہیں کثیر الناس اکثر واد عظیم یا عظمت سے ہے اور اس میں کوالٹی کا اعتبار ہے کوانٹیٹی کا اعتبار نہیں ہے سواد کا مطلب جو ہوتا ہے سر کیونکہ انسان سب جمع ہوتا سب کے سر نظر آتے تو سر نظر آئے گا تو کیا ہو سب کا سر کا بال کیا ہوتا ہے کالا نظر آتا ہے تو سے مراد سواد عظیم ہے طاعفت العظیمت القدر ایسی جماعت جو منصب اور منزلے والی ہے مقام والی ہے لہذا سواد عظیم سے مراد ایسی جماعت جس کی ایک شان ہے جس کی ایک پہچان ہے جس کے صفات ممیزات ہیں جن کے سمات البارض ہیں جو خوبیوں کے حامل جماعت ہے وہ سواد عظیم ہے نہ یہ کہ سواد کثیر ہے اس سلسلے میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ ذرا غور سے سنیے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے ابنجا باب باب سواد آدم جس میں یہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان امتی لَا تجتمع میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے بے اور دوسری روایت ان اللہ ہزار اللہ نے میری امت کو گمراہی پر جمع ہونے سے محفوظ رکھا میری امت گمراہی پر جمع نہیں امت سے مراد عام لوگ نہیں خوانس و علماء صحابہ سرب کے مرحج پر چلنے والے کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے ایک پھر کہا فریدا رائی تم اختلاف سواد جب تم اختلاف کو دیکھو تو عظیم سب سے عظیم جماعت کی پیروی کرو سب سے عظیم جماعت کی پیروی اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ سب سے عظیم جماعت کی پیروی کروں یعنی جس کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ تعداد برے شریر کے اندر اناب کی زیادہ لہذا حناب کی پیروی کرنا گویا کے سنت کی پیروی کرنا ہے کیا یہ حقیقت ہے یا حقیقت کے خلاف ہے حقیقت کے خلاف ہے نمبر ایک یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے کمزور ہے کے سیے کے امام ابن ماجا نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں دو راوی ہیں ایک معان بن رفاع جو کم سے کم کہا جائے لین الحدیث حدیث میں کمزور ہے ابن حاتم نے وغیرہ نے تو منکر تک کہہ دیا ہے لیکن کمزور ہے اور اس میں اس میں دوسرے راوی ہیں جس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے ابو خلف الاعمى جس کے بارے میں یاب کہتے ہیں کرزب متحم بالکذیب ہے وہ روایت کمزور ہے لیکن اگر اس کو کہہ لیں کہ نہیں, نہیں چلو ہم روایت کمزور ہے لیکن اس نلفاظ کی بہت ساری روایتیں آتی مفہوم ملا کر کے ایک مفہوم ہوتا ہے اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو بھی اس حدیث سے وہ مدلول نہیں ثابت ہوتا جو ہمارے کرم فرماؤں نے بینر لگا کر کہا استعمال سباد العظم سباد اعظم کی دہائی دیتے ہیں کہا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے مالی پیروی کرو یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ آزم سے مراد عظمت ہے عظیم جماعت اور عظمت جو ہے تعداد میں نہیں بلکہ صفات میں ہے اور صفات بھی کیا ہونا چاہیے صفات ہوگ جو صفات بیان کیے گئے نبی صلی اللہ علام کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ان صفات والی جماعت کی پیروی کرو یہی حق اور ثواب ہے کیونکہ آگے کا پہلے کا ان اللہ امتی ان اللہ اللہ ان امتی لاتم اللہ میری امتحی پر جمع نہیں ہوگی یعنی صرف علما مراد ہے سورہ مراد ہے مراد ہیں. جو کتاب و سنت کے علم بردار ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں ورنہ عامت الناس تو بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہے دوسری بات یہ ہے کہ فالک سواد عظیم جماعت کی بیروی اور اس سلسلے میں ملا علی خاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی مرک کیا لکھی مرکات اور شیخ عبید اللہ رحمانی رحم اللہ نے شرح لکی مر آت اللہ کسی ایسے آدمی کو برپا فرمائے جو شیخ کے چھڑے ہوئے کام کو مکمل کرے کیونکہ مکمل کرنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے رحمۃ اللہ تو اللہ علی قاری ہنفے کہتے ہیں کہ حدیث فإن هذا الحديث يدل على أن یہ حدیث اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ سب سے عظیم جماعت کی پیروی کرو اس سے مراد علماء ہیں یعنی علماء ربانین ہیں علماء ربانین ہیں اور علماء, ہیں اور علماء ربانی کون ہے آلباز اللہ علم قبل کی جو لوگوں کی تربیت کرے یعنی کہ لوگوں کو حدیثیں سنائے لوگوں کی تربیت کرے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے قول کے ذریعے سے بسیغار شخار ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو لوگوں کو یاد نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرے ان کے ذہن میں اتارے اور ان پر عمل کرائے بڑی باتوں کے بیان کرنے سے پہلے یہ عالم ربانی ہے اور بعض طلب نے تفصیل کی عالم ربانی سے مراد اللہ توفرت فی شروط الربا اللہ ذکر فی صورت راس عالم ربانی وہ ہے جس میں چار صفتیں پائی جائیں جنہیں اللہ نے سوراث میں بیان کیا ہے نمبر ایک ایمان اور علم نمبر دو علم کے مطابق عمل نمبر تین دعوت حق نمبر چار توصب صبر صبر بھی کریں اور صبر کی عالم ربانی وہ ہوگا تو معلوم یہ ہوا کہ اسی وہ علماء ہیں جو علماء ربانی ہیں جن میں یہ صفات پائے جائیں کیوں اس لیے کہ یہ حنفیوں کے امام ہیں اور بہت سارے لوگ ان کو ان کی شرح کو اور ان کی کتابوں کو لے کر کے دم ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں عوام اگر مراد ہو تو عوام کی تعداد تو بہت زیادہ ہے جاہل اور عوام بہت زیادہ ہے ان کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس سے علما کا اعتبار ہوگا چنانچہ سفیان بن سعید سفیان بن مسروخیان بن سعید بن مسروخوری جو کوفے اور بسرے کے اندر علمی اور فقی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے تھے کم از کم ان کو امیر علم کہہ سکتے ہیں امیر علما حدیث والتخل. حدیث اور فق کے امام وہ خود کہتے ہیں کہ سواد اعظم سے مراد من كان على النبی صلی صاحب سواد اعظم سے مراد وہ شاہراہ پر چلو جس سے جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے طریقے پر چلنا ہی بڑی جماعت کی پیروی ہے اس لیے فضیل بن آیاز کہتے ہیں الزم تر کل کیسے رتِل ہے لیکن سبحان اللہ فضیل بن ایاز کہتے ہیں ہدایت کے راستے پر چلو یہی ہے حق اور بہت زیادہ ہلاک ہونے والوں کے ذریعے دھوکا مت کرو کہ اکثر لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور یہ کہا یا تم و ترقت کے راستے سے بچو یا تم و ولاشم قلت اسا لیکن ہدایت کے راستے پر چلو اور ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ان کی قلت تعداد پر ڈر خوف محسوس مت کرو وہی حکومت الرق گمراہی کے راستے سے بچو ولاثرت لیکن اور ہلاک ہونے والوں کی کثرت پر دھوکہ مت کھاؤ کیونکہ اکثر لوگ ہلاک ہونے والے ہیں وما وجدنا اکثر, وجدنا اکثر, من اکثر لوگ فاصق ہے وہی نکثر اللہ اکثر لوگ بے وقوف ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر فلاً <اللَّه> سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو سولہ اکثر زمین میں اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے وہی رضا لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے چلو مان لے کہ اکثریت کی پیروی کرو اکثریت کی پیروی کرو تو اللہ کی نبی کی حدیثیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی اس بات کو یاد رکھیے اللہ کی قسم یہ بہت اہم بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ٹکراتی ہے ان کی عقل ٹکراتی ہے ان کی فکر ٹکراتی ہے ان کی فکر ٹکراتی ہے حدیث آپس میں نہیں ٹکرا سکتی کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی سورت الراف آئے نمبر ایک سو ستاون نبی صحمد اکرالی کا رحم آپ اختلاف کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آئے تھے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت آپ نے بنوایا فائر میں و وسنتی خلف راشدین اختلاف کے وقت میں میرے طریقے پر چلو خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو کیوں اس لیے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو گے تو اتحاد رہے گا اور اس طریقے سے ہٹو گے تو اختلاف ہوگا اختلاف کی ڈاکوں میں ہے خلافات میں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفۂ راشدین کے طریقے میں کیا ہے اتحاد ہے اس میں کیا ہے اتحاد ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا اور صحابہ کے طریقے پر چلنا اس میں اتحاد ہے اور اس میں اجتماعیت ہے اور اس کے اندر حق اور ثواب ہے لہذا تعداد والے ہر دور میں تھوڑے رہیں اور تھوڑے رہیں گے جیسا کہ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا جو حدیث ماویہ بن نبی سفیان سے حضرت نسبی مالک سے اوف بن مالک سے حضرت ابو حرانا سے حضرت عائشہ سے وغیرہ رضا ہے وہ غیر مانوی حدیث ہے کہ آپ نے فراہم میری امت یہود ان بنی اسرائیل تفر رقت بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹی کہیں آتا ہے کہ نصارہ یہود اکہتر فرقوں میں بٹ گیا اور نصارہ بہتر میں بٹے ٹھیک ہے اور کہیں آیا کہ یہود و نصارہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تہتر میں بٹے گی ایک جماعت حق پر رہے گی بقیہ بہتر جماعت باطل پر کیا مطلب یعنی ایک جماعت جو صحیح ہے جو ناجی ہوگی منکان اعلی مدرمان علی, علی وصحبی اور بہتر جو ہوں گے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے تو سوال یہ اگر تعداد کا اعتماد کیا جائے تو یہ بہتر جو جہنی مجھا ہوں گے اللہ کی قسم کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے مسلمان ہوں گے نمبر ایک نمبر دو اختلاف اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ اختلاف بعد میں پیدا ہونے والا تھا کیونکہ کافر اور مشرق پہلے سے بٹے تھے کافر اور مشرق پہلے سے بٹے ہوئے تھے آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت بٹے گی یعنی اس وقت بٹی نہیں تھی ایک تھی وہ کون تھے مسلمان تھے کافر مسلمان تھے بعد میں بٹے گی یعنی مسلمان آپس میں بٹیں گے کیوں اس لیے کہ کافروں کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا انگل لدین فرخین جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گروہوں میں بٹ گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے فرقا بھائی وہ تو پہلے سے بٹے تھے لہذا بہتر بٹنے والے جہنمی ہوں گے اور ایک جماعت جنتی ہوگی اس سے معلوم ہو حق والوں کی تعداد کم رہی ہے اور کم رہے گی باطل والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے اور زیادہ رہے گی نمبر تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تزال من امتی میری امت میں ایک جماعت حق پر رہے گی قیامت تو اس کے مقابلے میں جو اور لوگ ہوں گے وہ دلالت گمراہی پر ہوں گے تو ان سے کہیے کہ اگر تعداد کا اعتبار کرتے ہو تو ایسی بھی حدیثیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے اگر سواد اعظم کی پر بھی کرو تو سواد اعظم حدیث میں اختلاف نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ آپ اختلاف کو دور کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی دعوت دی اس لیے حضرت امام شادی کہتے تھے کوئی دنیا کا شخص جو مائی کا لال میرے چائلینڈ کو قبول نہیں کر سکا نہ کر سکتا ہے کہ لاتا ہے اور الحدیث تو صحیح حدیثیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی دونوں صحیح بھی ہوں اور آپس میں ٹکراتی ہوں ویسا نہیں ہو سکتا یا تو ایک ناسک ہوگی ایک منسوخ ہوگی ایک صحیح ہوگی ایک ضعیف ہوگی ایک مطلق ہوگی ایک مقیت ہوگی ایک عام ہوگی ایک خاص ہوگی اب شاید ابھی اس اصلاح کو نہیں سمجھتے ہیں تو معذرت خواہ ہوں اصل موضوع یہ بتانا ہے کہ دو صحیح حدیثیں آپس میں نہیں ٹکرا سکتی اور اگر ٹکرا اگر کہتے ہو کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے تو ان سے پوچھیے کہ اگر تعداد کی کثرت کے اعتبار ہے میں آپ کے مسلم شریف کی حدیث دیتا ہوں یہ تو مسلم شریف کی حدیث نہیں اس میں تو ظعیف روایت ہے ابن ماجہ کی اور کتب سکتا میں سب سے زیادہ ضعیف روایت ہے یہ تو بات ہوئی مسلم شریف کی حدیث روایت انیل مستورشید اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ علیہ وسلم مستور خرشیدی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ رومی سب سے زیادہ ہوں گے قرب قیامت مراد ہے قیامت کے قریب یہ مطلب قیامت کے قریب رومی سب سے زیادہ ہوں گے رومی سے کیا مراد ہے اس لیے کہ اللہ نے ایک صورت نازل کو اس کا نام کیا ہے بولے بچوں ایک نمبر ایک نمبر دو میں نے اس کی تحقیق کی روم اور اسفر یہ یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے دو آدمی کا نام ہے روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق سبحان اللہ روم بن اسفر بن عیسو بن یعقوب بن اسحاق آپ حدیث بھی ادھر تمہارے درمیان تکن بہن کو بہن بنی اسور حد نہ تمہارے درمیان اور بنی اسفر کے درمیان کیا ہوگی حد نہ ہوگی سلح ہوگی عیسائیوں سے تو یہ اس سے مراد عیسائی ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے تو کہ یہ تعداد کی قلت اور کثرت اگر حق کی علامت ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا عیسائی حق پر ہے کیونکہ ہاسپٹل بھی قائم کرتے ہیں تم تو چھوٹا ہاسپٹل بناتے ہو تو بہت بڑا ہاسپٹل بناتے ہیں اس نے ٹیسا کو دیا اس نے بڑے بڑے سولہ آئے بڑے بڑے لوگوں کے ہمدرد آئے بڑے بڑے بڑے بڑے یتیم خانے انہوں نے قائم کیے لوگوں کے پیشاب پیخانے تک صاف کیے ہیں یہاں تک ہمارے پاس ثبوت ہے ان کے ہاسپٹل میں فیس بہت کم ہوتی ہے انسانیت کے مسیحہ اور غمخار ہوتے ہیں اپنی جانوں کو لگا دیتے ہیں لوگوں کی خاطر اور آج بھی جہاں جہاں جنگیں اور لڑائیاں ہیں وہاں سب سے زیادہ بظاہر کوپریٹ کرنے والے ہیں تو کیا کہو گے سب سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کوئی حق پر نہیں ہو سکتے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ اخل و دانش ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ اخل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں یاد رہنا تو خلاصہ یہ ہوا کہ عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے اور اس حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ عمر بن بناس نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو کہ عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے اب صرف ماتخ غور کرو تم کیا کہہ رہے ہو کیا واقعی وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو کہا مالی لاکول کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات کیوں نہ کہوں جو اللہ کی نبی نے فرمایا تو کہا سن لو عیسائی سب سے زیادہ اس لیے ہوں گے کہ اس میں چار خوبیاں ایسی پیدا ہو جائیں گی جن خوبیوں کی بنیاد پر دنیا ان کی تعداد بڑھ جائے گی یعنی وہ چاروں خوبیاں بلکہ حدیث میں پانچ ہے گناتے ہوئے پانچویں خوبی ہے کہ مسلمانوں کی جتنی اخلاقی قوتیں اور ان کے اخلاق کی بصیرتیں اور مسلمانوں کی جتنی کوالٹی ہوگی اخلاقی وہ ساری خوبیاں اور صفات عیسائیوں میں منتقل ہو جائیں گی لیکن افسوس یہ ہے کہ میں حدیث تشریح نہیں کر رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں یہیں پر کیوں اس لیے ہم ایک موضوع پر ہیں بس صرف یہ بتانا ہے وہ اپنے موضوع پر بیان ہوگا حلی علم بیان کریں گے کہ مسلمانوں کی خوبیاں ان میں چلی جائیں گی کیونکہ وہ حدیث کی تفسیر میں کم سے کم آدھا انڈا تو جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی سب سے زیادہ ہوں گے قیامت کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کس کی تعداد زیادہ ہے اور ابھی تک پوری دنیا میں وہ پھیلنے ہر اعتبار سے تو اس لیے تعداد کی قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد آئیے ہم کو تھوڑی علمی سیر کراتے ہیں دوسری طرف وعلم پھر یہاں کہہ ہے وعلم جان لو یعنی جاننے کا مطلب یہ ہے تمنا رضو سے نہیں بلکہ جان لو یعنی سیکھو ومن ان تحلومت وقت رجوع الحادی سے علم حاصل کرنے سے آئے گا استاد شاگردی کے رشتے سے آئے گا علم بردباری اختیار کرنے سے ہوگا آپ اپنے اندر پیدا کرو جو خیر کو چاہے گا اسے خیر دیا جائے گا جو برائی اور فکری سے بچنا چاہے گا بچایا جائے گا علم استاد شا، شاگردی کے رشتے سے آئے گا کتابوں سے علم نہیں آ سکتا یہ بات بھی میں یہاں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ممکن ہے میں بات میں بھول جاؤں اس بات کو یاد رکھیے امام رحم اللہ منتفق فقطام جو کتابوں سے فکت حاصل کرے گا جو کتابوں کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا جو اپنا شیخ کتاب کو بنائے وہ احکام کو ضائع کر دے گا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دے گا اور کالے بازو شرف من کا من بطون الكتب فقط کسند جو استاد اور شاگردی کے رشتے سے علم حاصل نہیں کرے گا کمپیوٹر سینٹر اور موبائل اور نیٹ اور ڈیٹ اور نہ اسی چمکتی ہوئی چیزوں کو ہی اپنا شیخ بنا لے زندی بن جائے گا میں بتا سکتا ہوں ٹولی چوکی سے آگے ہمارے دوست لوگ جانتے ہیں ایک شخص ملا جس کا نام تھا سرفراز کوئی بھی ہو سکتا ہے میں تفصیل نہیں بتاؤں گا اس نے کتابوں سے میری اس سے کہا کہ میں نے کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی کیسیٹ نہیں چھوڑی ہمیشہ سنتا تھا بحث کرتا تھا لیکن اللہ کی قسم ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس واقعے کو جانتے ہوں گے وہ زندیق بن گیا ملحد بن گیا یہاں تک کے دنیا میں اگر بڑے کافر دو چار ہوں گے اس میں ایک ہوگا کہا دیار دیار کے لیے چار دنیا میں کوئی خالق ہے ہی نہیں آسمان خود پیدا ہوا زمین خود پیدا ہوئی اور آس کائنات خود آ گئی کوئی خالق نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس نے کمپیوٹر کو استاد مانا نیٹ کو استاد مانا کتابوں کو استاد مانا کیشیدوں کو استاد مانا ان دا بھی تحلوم تحلوم استاد شاگردی کے رشتے سے علم حاصل نہیں کیا میں کہتا ہوں امام شاطری سے وہ خود بھی مجھے یاد آیا میں امانت کے طور پر اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں ممکن میں نہ بتا سکو. کہا امام شاطری کی کتاب تو اور دوسری کتاب ہے اصول میں کہا کہ بڑے بڑے مسائل طالب پڑھتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا دس سال تک کوئی بار سمجھ میں نہیں آتی لیکن جیسے اس طرح کلاس میں اس کتاب کی تشریح کرتا ہے اور ایسا اسٹائل اور اسلوب اپناتا ہے کہ اس کے اسلوب اور ہاتھوں کی حرکت سے ابھی تشریف کرنے سے پہلے ہاتھوں کی حرکت اور بولنے کے اسلوب سے ہی تعلیم کو بعد سمجھ میں آتی ہے اس کی دلیل یہ ہے یہ درست لگا عربی یہ لگی نہ بھیا اور وافی والوں سے پوچھو جو بچوں کو عربی سکھا رہے ہیں عربی سے عربی سکھا رہے ہیں اس کو عربی سے ملاقات نہیں اسٹائل ہاتھوں کے اشارے سے اور کچھ ایسے کیفیات سے عربی سمجھ میں آ رہی ہے عربی بولنے تو استاد شاگردی کے رشتے کے بغیر نہیں آئے گا کہتے ہیں کہ جان لو کہ اندا نب تو لوگ کسی بھی بدات کو نہیں جنم دیں گے یہاں تک کہ وہ سنت کو چھوڑ دیں گے کیا مطلب جب کبھی لوگ سنت کو چھوڑیں گے بیدات میں جائیں گے ایک بداعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کئی سنتوں سے محروم ہو جائیں گے یہ جملے کو پھر یاد کیجیے ایک سنت کو چھوڑنے سے کئی بداعتوں میں مبتلا ہو جائیں گے حسان بن تاکہ یہ جلیل کا مشہور قول ہے اور آپ سربت العلم ہے مشہور قول ہے تشکیل کے لیے کہہ رہا ہوں میں جب کوئی قوم کسی بداعت کو برپا کرے گی اور بداعت کی تعریف کیا ہے ہم لمبی تعریف نہیں کرتے ہم بدت کی تعریف حدیثی سے کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے شادی تک جانے کی اور کہیں تک جانے کی بدعت کی تعریف کہتے ہیں تم لوگ ہر چیز کتاب سے لاؤ سنت سر بیدت کے تعلق خود حدیث میں منحض صفی امرنا نتی دینا کوئی بھی نیا کام دین کے اندر کرے جس کو دین کا درجہ دے وہ مردود ہے یہ بدات ہے لہذا بدات کا کام کرے گا جیسا کہ حسان بھی نتیا نے کہا کہ جب کوئی قوم ایک بدت پر عمل کرے گی ایک بدر کو جنم دے گی تو اللہ تعالی بہت ساری سنتوں کو آپ کہیں گے بہت ساری کہاں سے لایا میں کہا یا لایا نہ اسی نے کہا کہ کتابوں سے اور کیسیٹوں سے علم نہیں آتا فائدہ اٹھاؤ بھائی اس لیے مت کہنا کہ یہ کیسی سے منع کرتا لا اللہ بہت فائدہ اٹھاؤ کیسی سنو, سنو بہت سنو بہت سنو لیکن انجن بھی تو ہونا چاہیے نا تم کو فون لے چلے گا جس گاڑی ہو اور گاڑی کا ڈرائیور نہ ہو تو کہیں بھی گر سکتی کہ نہیں گر سکتی ایکسیڈنٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے ڈرائیور ہونا نا اب تم کو ڈرائیور ہی آتی نہیں اورو گے نہیں نہیں چلاؤں گا رونگ سائڈ تو کیا ہوگا تو اس لیے یہ کہنا کہ میں اللہ سنت اللہ سنتوں کو اٹھایا کہ کیوں اس لیے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے بلکہ یہ اصول قرآن میں بھی کئی مثالیں ہیں کہ جب معرفہ کی اضافت نکرہ کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو جائے جب نکرہ کی اضافت پوزیٹو کیس جب معرفہ کی اضافت نکیرا کی اضافت جب معرفہ کی طرف ہو یعنی کامن ناؤن کو جب پروپر ناؤن کی طرف اضافت کی جائے تو من کا فائدہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے کہا وہ ان کا اردو نعمت اللہ نحمت اللہ وفیقرا خورا اللہ وفی نحمت نعم اللہ. اللہ اللہ کی نعمت اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے گھر نعمت سے مناسب ایک نعمت ہے تو کیسے تو ایک منٹ میں گنگے ایک منٹ بھی نہیں جائے گا نکڑا کی اضافہ جب معرفہ کی طرف تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک بدعت پر عمل کریں گے تو اللہ بہت ساری سنت کو اٹھا لے گا جب ہم نے فنکشن حال میں بدعت پیدا کی جب شادی کے اندر ہم نے سلامی کی مدت پیدا کی رسم بارات رسم مشرکانہ اس میں سلامی ہو یا بولو کھانا ہمارے استاد محترم طاہر صاحب کہتے تھے کہ میرا الہامی شعر ہے اللہ ان کی صحت اور تندرستی کو باقی رکھے تو ایک شادی میں آپ نے ولیمہ کو چھوڑا صحیح ولیمہ کو چھوڑا یا آپ نے مشرکین و کفار کے بعض رسموں کو شادی میں داخل کر دیا کتنی سنتیں اٹھ گئی ایک مثال لو نماز کے اندر ایک بدعت پیدا ہوئی صرف ایک بدعت اور وہ بدت بدت نیت ہے نیت کرتا ہوں چار پیچھے ریکانٹ امام کے منہ میرا کابل شریف کی طرف یہ بھی کبھی بلاؤں گا ابوالقاسم صحیح بنارسی کا واقعہ لیکن میں یہاں نہیں بتاتا لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں ایک نیت جو زبان سے کی جاتی ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ خیر القرون کے زمانے میں نہ امام احبو حنیفہ نہ امام مالک نہ امام شافی نہ امام احمد بن حم رحمہ اللہ نہ محدث کسی سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ زبان سے نیت کی جائے نہ کسی فقی کتاب میں نہ بدائے سرائے میں نہ ہدایت میں نہ کندو دقائق میں نہ شعر وقاع میں نہ اسلول الشاطی میں نہ نور النوار میں کسی میں بھی زبان سے نیت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ علماء احناب پر یا مسلق احناب پر اتحام ہے زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے کسی بھی فکری کتاب میں لیکن ہمارے کرم فرماؤں نے جہاں بہت ساری بدعتوں کو اور وائٹی کو پیدا کر دیا جس طرح کھانے پر اعتماد نہیں دس کھانے چاہیے بنی اسرائیل کو منسلو نہیں چاہیے تو اور چاہیے تو بہت سارے کھانوں کی تلاش میں جو ہے انہوں نے یہ بدعت بھی پیدا کر دی کہ نیت کرتا ہوں چار ریکا پیچھے اسے امام کے ایک زبان سے نیت کرنے کی وجہ سے دس بدعتیں پیدا ہو گئی ابن خیم رحم اللہ کہتے ہیں زبان سے ایک نیت کیا کہ کرتا ہوں پیچھے اس امام کے چار رکاط نماز تو اس میں دیکھو کتنی بیدتیں آ گئی سب سے پہلی بیدت یہ عقیدہ بھی غور سے سنئے یہ عقیدہ یہ عقیدہ رکھنا کے بغیر نیت کے نماز نہیں یہ بیدر ایک نمبر دو وہ الفاظ بھی وہ الفاظ بھی درد ٹھیک نمبر دو نمبر تین جو اس نے کہا کہ نیت پیچھے سے امام کے یہ اللہ کے علم غیب پر اللہ کے علم غیب پر حملہ کیا شیخ بن باز نے بھی لکھا کہا کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ آوادی آسمان و زمینوں کے غیب کو ساری باتوں کو جانتا ہے چینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے تم دماغ پڑھنے جا رہے ہو تو تم اپنے رب کو بتا رہے ہو کیا تیرا رب نہیں جانتا بلد. آسمانوں زمینوں کی غیب کو اور تمام پوشیدہ باتوں کو وہ جانتا ہے چھپی باتوں کو جانتا ہے اللہ کے لیے کوئی غیب غیب نہیں ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے سے نام کے اللہ کے میں غیب کوئی چیلنج ہے یا نہیں ہے نمبر تین ہوا نا نمبر چار تم تھوس جما رہے ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز میں ہوں, میں, ہوں میں, میں میں تو شیطان نے بھی کہا آنا آنا میں آنا خیر میں یہ میں انسان کہاں تک پہنچایا اس کو میں تک پہنچایا شرک میں تک حقیقت لا الا انت من اللہ نے اللہ تمن علی السلام ہے تم تم اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ کہ تم مسلمان ہو تم نمازی ہو بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق دی اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو نماز کی توفیق دی اور اس ایک نماز کے اندر الفاظ کی بداعت سے ان کے رقو خراب ہو گئے نہ رقو صحیح اور نہ سجدہ صحیح ساٹھ سال ایک انسان نماز پڑھتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں حدیث ہے نا رکو صحیح ہے تو سجدہ صحیح نہیں اور سجدہ صحیح ہے تو رکو صحیح نہیں اب وہ رضی اللہ عنہ کی روایت اب دیکھیے میں ایک جگہ کیا چار چل والوں کی وہاں جماعت آتی تھی میں کیا ہمیں بہت سانس لیا اس میں نکلا ہوں یعنی یہ کہا جائے کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا بات منہ نہ کھلواؤ میں بہت ساری باتیں تو اس میں کھا ہو گیا مل گیا تقریر کا موقع یہ حقیقت بتا رہا جاؤں میں موقع مل گیا الحمدللہ کھا کر دیا میں نے کہا کہ نہیں اگر حق یہاں نہیں بیان کریں گے تو حق وہ ہے جو سر چکھ کر بولے اور یہ واقعہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت ادا فرمایا غیب سے مدد فرمایا ہماری نیت مخلاص میں, میں نے کہا کہ ایک آدمی جمع کرتا ہے چار چھ چل چار چند مہینہ اور نہ اس کا رکو صحیح نہ سجدہ صحیح جبکہ حدیث یہ ہے یہ حدیث ہم کو معلوم ہی نہیں تھی ساٹھ سال والی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث صلاح تجربہ سلاح تو اللہ یقین سل بو پھر روپیہ بلا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی ریڑھ کی ہڈی کو رکو سجدے میں برابر نہ کرے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے بے جان نماز ہے تقریر تو ختم ہو گئی معلوم ہے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا ہوگا آپ لوگ بتائیے ظاہر ہے ان کی جائیداد ہے ان کے بھی مدارس کے طلبا اللہ اکبر اللہ طلبا اور علماء اور فاضل کے سامنے میں نے کہا اللہ ان کو جدائے خیر دے کیا اثر ہوا ہوگا واللہ کوئی نگیٹو اثر نہیں ہوا فوراً بیان کے بعد میری طرف خدام نہ کر کے وہ جو ایک پیر صاحب تھے میرے رشتہ دار اللہ ان کو ہدایت دے ایجنٹ ہیں وہ پیری مریدی کے فوراً کہا چھوٹا عالم دیبان سے فارغ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لوگ ایک مرتبہ جماعت میں نکل جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم فتیح جمع ہو گئے خطیب بے مثال ہو گئے اور جو طلبا اور مدارس کے انتظامیہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ہے جب تک نکلو گے نہیں جماعت میں اس وقت تک تم سے در... گمراہی نہیں نکلے گی ہدایت بھی نہیں تم گمراہ ہو اس نے تاہر کی اللہ کو. اس لیے یہ حقیقت میرے بھائیوں کہ جب کوئی قوم بدت پر عمل کرتی ہے تو اللہ بہت ساری سنتوں کو اب وضو ہی میں دیکھ لیجئے نا کلی کرنے کی دعا ناک دھونے کی دعا اور فنا فنا کی دعا لیا تو اس کی دعا ہے لیکن جو ہے تمہارا سب سے بڑا تمہارا س... وزب خراب ہو گیا سر کا مساحی نہیں کرتے ہو پورے سر کا مسا کرنا ہے نا بھائی اللہ کے نبی تم نے کلی کے دعا ناک کی دعا یہ کہاں سے لایا یہ شریعت کس نے نازل ہوئی کس نے نازل ہوئی یہ شریعت کلی کی دعا ناک دھونے کی دعا اور افراد کی دعا تم نے یہ دعائیں جب لائی اور یہ الفاظ استعمال کیے تمہارا سر ہی غائب ہو گیا جب اس کا سر ہی غائب ہو جائے اس کا جسم رہے گا ارے سر غائب ہو گیا معاف کرنا ذرا کیا ہے بھائی سر غائب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے پورے سر کا مسا کیا اور اللہ نے کہا سر کا مسا کرو یہ نہیں کہا سر کا مسا کرو تک یہ تک بہت خطرناک چیز ہے تک اللہ نے کہا ہاتھ دھو تو کہاں تک کہہیوں تک اور پاؤں دھو تک ٹخنوں <تصفيق> تک, <تصفيق> تک, <تصفيق> تک اللہ یہ اس کے اللہ تعالیٰ بس اللہ کا آپ کے لیے تعریف میں نے اس پہ غور کیا یہ بات آئی ہاتھ دھو کہ ہونیوں تک اور پاؤں دھو ٹکھنوں تک لیکن جب سر کا مسا آیا تو اللہ نے تک کو حزت کر دیا اللہ اکبر پورے سر کا مسئلہ کرو نمبر ایک نمبر دو اللہ کے نبی نے بدا ببد اللہ بناسم بن کروایا بدا بقدما قفا آپ نے شروع کیا سر کے اگلے حصے سے یہاں تک لے گئے اپنی گدی تک فلم مر مکانی بدامین اور پھر آپ نے اس کو لوٹایا وہاں پر جہاں سے آپ نے پہلی بچانا شروع کیا تھا یعنی آپ نے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا یہاں تک لے گئے پھر آپ نے لوٹا کے یہاں پہنچا دیا پورے سر کا مزہ کیا نا چلی. لیکن آپ کہتے ہیں چوتھائی سر کا مسئلہ کرنے سے کام چل جائے گا یہ چل جائے گا اور یہ مشین آپ کو اللہ نے دیا ہے کیا چل جائے گا چلنا جائے گا یہ کوئی مشین اللہ نے اتاری آپ کے لیے کوئی کمپیوٹر یہ کہاں سے آیا یا؟ تو اللہ کے نبی نے پورے سر کا مسا کیا تم نے ایک بدا پر عمل کیا تمہارا ساحل غائب ہو گیا اور جب وضو صحیح نہیں تو نماز کیونکہ اللہ کے کی نبی نے پورے مسا کے کی بعد کیا کہا حضرت عثمان نے وضو کیا اور بتایا من نے سنا منتوزہ نہ وہ وضو احاظہ جو اس طرح سے وضو کرے جس طرح میں نے کیا اور آپ نے مسح کیا پورے سر کا آدھے سر کا مسح نہیں کیا جو اس طرح سے وضو کرے گا جس طرح میں نے کیا پھر دو رکعت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے معلوم یہ ہوا کہ جو اس طرح سے مسح نہیں کرے گا اس کے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے لہذا ایک بدر پر عمل کرنے کی وجہ سے ہزاروں سینکڑوں بدعتیں پیدا ہو گئی اگر میں سکھ نماز کی بدعتیں شمار کرانا چاہوں تو سفینہ چاہیے اس باہر بے کرا کے لیے آگے چلیے اب ادھر بہت آسان چیز ہے اب سرسری طور پہ گزر جائیے وہ ہزار چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بچو بدعت بہرال الدت ہے کی مثال آگ کی ہے اور حق کی مثال نور کی ہے سنت نور ہے اور بدرد کیا ہے نار ہے سنت کیا ہے نور ہے نور ہے نا یومت ہے سنت نور ہے یومت طبیعت وجوہ تصوت جو کتنے چہرے روشن ہوں گے ابن عباس کہتے ہیں جو سنت پہ چلنے والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے جو بدعات اور اختلاف پہ چلنے والے ہوں گے قیامت کے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ کل بلالت کیا ہے آگ ہے آگ چاہے بڑی آگ ہو چاہے چنگاری ہو کہتے ہیں یہی جو کبھی الامور امور ہے چھوٹی بات سے بڑی بات پیدا ہوتی ہے چھوٹی سی آگ ہے چنگاری ہے تو بھی شعلہ نوالا بن جائے گی آتش فشا پہاڑ بن جائے گا اس لیے بیدا تہرال بدعت ہے اس سے بچو کیونکہ چھوٹی بدعتیں بھی کفر تک پہنچ جاتی ہیں چاہے وہ بدعت مکفرہ ہو یا بدعت مفسقہ ہو چاہے وہ بدعت کفر تک پہنچ جائے یا وہ بدعت جو ہے بڑی بھی کفر تک پہنچے یا چھوٹے کفر تک پہنچے شرک تک پہنچے لیکن کم سے کم اتنی بات ضرور ہے وہ کلو غورا لطفار بدت کم سے کم فیصد تک تو پہنچے گی یعنی انسان اگر کافر نہیں بنا تو فاسق تو ہو جائے گا گناہ تو ہوگا اور اس بدعت کی وجہ سے کم سے کم اس کا وہ عمل تو باطل ہوگا کیوں اس لیے کہ من حدی امرادہ ردن جس نے اس دین میں کوئی نیا کام کیا بدعت کا کام کیا جس عمل کی بنیاد بدعت پر ہوگی اس کا عمل کیا ہوگا مردود ہوگا ایک مر یعنی وہ عمل مردود یہ ہو گیا جب عمل مردود تو بدعت والا بھی مردود وہ مردی بھی مردود عمل مردود متروت تو وہ بدعتی بھی کیا ہوگا نمبر دو ہو گیا نمبر تین مناحد جس نے مدینہ کے اندر کوئی بداعت کا کام کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی یا کسی بداعت کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت تمام فرشتوں کی لعنت تمام انسانوں کی لعنت اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں یعنی اتنی سخت وعید ہے مدینے کا ذکر کیا اس لیے کہ دین مدینے سے نکلا لیکن یہ مطلب نہیں کہ مدینے کے علاوہ جہاں چاہے بدعت پیدا کرے نہیں خرد ہے مقرد الخال یعنی کوئی بھی بدعت کا کام کرو گے تو ایسی روایتیں موجود ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لانت اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی یہ اس آدمی کے لیے جس کے پاس علم کے وسائل موجود ہے حق واضح ہے اور حق کی طلب نہیں ہے پھر بدعات و خرفات پر عمل کرتا ہے اس کی فرض اور اس کی نفر عبادت قبول نہیں ہوگی کہتے وقت کل بدعا اسی طرح ہر بید اسمتمت پیدا ہوگی ہوئی جو پیدا کی گئی یا پیدا ہوئی یا وجود پذیر ہوئی یا بدعتوں نے جنم لیا تو وہ کہاں اولا شروع میں وہ بہت چھوٹی تھی یوشب الحق کے مشابے تھی فختر ربیدال پھر اس کے ذریعے ان لوگوں کو دھوکہ ہوا جو دھوکے کی وجہ سے اس کے شکار ہو گئے یعنی شروع میں بیدا تی عبادت کے روپ میں آئی تخوا کے روپ میں آئی جیسے مثال کے دو خوارش کی نماز پر شک ہے نماز کے روپ میں آئے آئے نا روزے کے روپ میں آئے روزہ اور اتنا تخوا نظر آیا ان کا بظاہر کہ ان کا تخوا لقبے کا شکار ہو گیا بر... کیا, کیا انہوں نے سروں کو مٹوا لیا دنیا سے بےزار ہو گئے یہاں تک کہ جس بیدا چی نے عبد الرحمان نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا شہید کیا اس کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کم سے کم ناصر محمد ناصر اور کی کتابی پڑھ لیجیے گرو انہیں اب بہت بڑے بڑے مشاہد سے میں نے سنا کہ وہ بہت بڑا قاری تھا بہت بڑا قاری تھا نمبر ایک نمبر دو عبادت گزار تھا نمبر تین جب اس کو احساس میں قتل کرنے کا موقع آیا تو کہا کہ میرے سر کو قتل کرنے سے پہلے میرے سر اڑانے سے پہلے میرے ہاتھ کو میری انگلیوں کو ایک ایک کر کے کاٹو تاکہ ہم اتنی دیر تک اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو سکے اعوذ باللہ, اعوذ باللہ اتنا بڑا ذاکر اور اتنا بڑا عابد اور اتنا بڑا قاری لیکن بدات کا انتقاب کیا اور بدعت نے اس کو پہنچا دیا کہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل تک اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں بڑی بن جاتی ہیں لہذا بدت سے بیزاری ضروری ہے کہتے ہیں تم ملن صدیل خرو جمینا ہاں پھر اس سے آدمی نکلنا نہیں چاہتا مثال میں دیتا ہوں جماعت المسلمین ایک نئی جماعت برپا ہوئی مسعود احمد یسی نے پیدا کی ٹھیک ہے شروع میں انہوں نے کتاب لکھی کتاب و سنت سے متعلق اور اصول حدیث سے متعلق اور حجتی حدیث سے متعلق ایسی مضبوط کتاب لکھی کہ اس کتاب کو پڑھ کر کے بہت سارے لوگ ہدایت پہ آ گئے سور لیکن جب وہ ہدایت سے خود نکل گیا اور اس نے ایک نئی جماعت بنا لی اس پر حجت پوری کی گئی یہاں تک کہ ہوا لیکن دین کی طرف پلٹا چلیے ایک دوسرے آدمی جس کا نام میں محضوف رکھتا ہوں وہ دلی کے اندر جماعت المسلمین کا امیر بنا دیا گیا اور اس سے میری ڈائریکٹ بات ہے ایسا نہیں ہے میں ٹیلی فون میں بات کیا اس سے طرح جب جماعت پہلے وہ کسی جماعت میں تھا پھر اس سے جماعت اہل حدیث میں داخل ہوا پھر جماعت المسلمین داخل ہوا بڑے بڑے ہمارے علماء نے اس پر حجت پوری کی اور اس کے سامنے حق واضح کر دیا حق واضح ہونے کے بعد بھی کہا کہ بات کچھ بھی ہو ہماری مسجد ہم نے جہاں اپنا کھونٹا گاڑا ہے اور جہاں پر ہم نے اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنائی ہے میں اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں حق واضح ہو گیا بے زمان ہو گیا چکر زوللہ عبد نے میں بتایا میں نے سنا حق واضح ہونے کے بعد کیونکہ جب انسان کسی بدات میں داخل ہوا اور اس کے بعد بہت آگے تک چلا گیا تو یا تو اس کو امامت مل جائے گی یہ قیادت مل جائے گی یہ شیطان اس کو فتنے کا شبہات کا کیا کر دے گا شکار کر دے گا پھر پیچھے کی طرف پلٹنا بہت مشکل ہوتا مشکل ہوتی ہے فقال فصرات اور اس نے سراط مستقیم کی مخالفت کی اور اسلام سے نکل گیا یہاں تک کہ عمران بن خطا کے بارے میں ہم ضرور کہیں گے عمران بن خطا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا دائی سمجھا جاتا تھا لیکن اس نے شادی کر لی اس خوبصورتی کو دیکھ کر کے بیداتی سے خوارجی سے خارجی عورت سے شادی کر دی کر لی پھر اس کے بعد وہ بھی خارجی ہو گیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ انہوں کے قاتل کی تعریف کی اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اس لیے بدات بداط ہے اس سے دور رہنا چاہیے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم براہم کرے کل لمن سے کلام امن زبان کا یعنی بارت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے میں بڑے بڑے خاص خاص لوگوں سے کوئی بھی بات سنیں جو علما ہیں فضلہ ہیں دائیں ہیں قطب الفتاب ہیں اور خطیبے میں مثال ہیں عدیم العدیم النظیر ہیں اور علامہ دورہ ہیں فقی ہے بے فقی ہے دورہ ہیں کون کون سے القاب لگائے جاتے ہیں تو ان کن کن سے, سے دھوکہ مت کھاؤ ان سے دھوکہ مت کھاؤ جلدی مت کرو ولادلنفی سے اور کسی بھی چیز میں اس وقت تک داخل نہ ہو یعنی کوئی بھی نیا مسئلہ جب وہ بیان کرے یا تم سنو تو تم جلدی مت کرو کیونکہ جلدی کرنے سے ہمیشہ امت کا نقصان ہوا ہے تمہاری ایک غلطی سے سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا اور کہا جاتا ہے ایک لمحے کی غفلت سینکڑوں سال پیچھے دھکیل دیتی ہے ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے ادھر سے بھی گاڑی آ رہی ہے آپ کہیں بھی ہم ہاں پہنچیں گے پہنچیں گے پہنچیں گے جلدی کریں گے یا تو ایکسیڈنٹ کرو گے یا نہ تو شاہر کے ساحر ہو جاؤ گے مشہور ہو جاؤ گے شاہر لگے گا نا کیمرہ لگتا نا نہیں لگتا تو اس لیے تحلم ضروری ہے میں ایک مثال لیتا ہوں موسا علی السلام کو اللہ نے کہاں بلایا تھا کتاب تو دینے کے لیے تو موسا علیہ السلام ذرا جلدی کیا وہ حجیل تو نہیں تو عرب اللہ موسا علیہ السلام جلدی گئے کہاں گئے دور پر اللہ نے پوچھا یا yeah, موسا تم کو معلوم ہے بنی اسرائیل کا ہم آلہ اثر وہ ہمارے پیچھے ہیں اے اللہ میں جلدی آگیا تاکہ تو راضی ہو اللہ نے کہا کہ تم جلدی تو آ لیکن یہ پتا ہے کہ تم جلدی آ اس کے بعد کیا ہوا پتا ہے تم کو جلدی آ لیکن تیری قوم کا کیا ہوا تیری قوم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی سورے پہا میں پڑھیے نا جلدی کا انجام کیا ہوا اللہ نے کہا کہ ہم نے تیری قوم کو آزمایا اور تیری قوم نے بچڑے کی عبادت سامری کا واقعہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مثال اسلام کا یہ عمل غلط ہے لیکن خیر کے کاموں میں سبقت کیا انہوں نے اور اپنا جانشی بھی بنایا کس کو ہارون کو غف... انہوں نے غفلت نہیں کی لیکن موس علیہ السلام کا وجود ہارون کے مقابلے میں زیادہ مفیدہ مصدر تھا لیکن تھوڑی سی جلدی کی وجہ سے جب اتنا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے تو آپ بھی اگر قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھیں گے اور مسئلے پہ غور نہیں کریں گے تو آپ کسی بھی تباہ کن کام کے اندر مختلع ہو سکتے ہیں اور کسی بھی گمراہ جماعت میں داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان اور یہ جذباتی لوگ یہ جو گمراہ ہوئے ہیں یہ قرآن حدیث پڑھ کر کے گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے جلدی کیا ہے انہوں نے استجال کیا ہے علماء سے نہیں مسئلہ پوچھا مسائل نہیں پوچھے آپ کو معلوم ہے کہ صاحب کرام۔ قرآن کو اور حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے عربی کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے لیکن یہاں تک کہ صحابہ کریں یا نبی اللہ یہ آپ نے جو کہا ہے کہ جو ظلم نہیں کرے گا اس کے لیے امن و شانتی اللذین اللہ ایمان ظلم جو ایمان لائے اور جو ظلم, جو ظلم نہ کرے اس کو اس کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہیں تو ہم میں سے کون ایسا آدمی جسے ظلم نہ کیا ہو تو آپ نے کہا لئی سل تانبی حدیث و خوانی کے ظلم سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو ان ظلم ظلم سے مراد ان نشر اما سمایا قول ان نشر کا تو اتنی معمولی بات وظاہر نظر آتی ہے لیکن صحابہ کرام اس کے باوجود بھی پوچھتے تھے اور مسائل کو سمجھ کر کے آگے بڑھتے تھے آپ جو ہے سیدھے دیکھا حدیث دیکھا فوراً عمل کر دیا نہیں صحابہ قرآن حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم کے مطابق اور صحابہ کا فہم جو ہے آپ کو بکلیٹس نہیں ملے گا بلکہ آپ کو علماء ربانی سمجھائیں گے اس لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا ہل تکلم صحاب اصحاب رسول اللہ کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی کلام کیا آپ کے صحابہ نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی ہے یا کسی علماء نے کسی عالم نے یہ بات کہی ہے علماء سے برو علماء ربانی نے فی الحم وجدی اثر اگر صحابہ کا سلف کا علماء ربانی کا کوئی اثر ہے اور اس کی تشریح ہے تو اس پر عمل کرو جلدی مت کرو ورنہ جلدی کرو گے تو جس طرح گاڑی میں ڈرائیوری میں جلدی کرو گے تو کھائی میں گرو گے دین کے معاملے میں اگر سمجھنے میں غلطی کرو گے تو جہنم کی کھائی میں گرو گے شاہ راہے مستفائی پر ختم جس کا ڈگا غار گمراہی میں جا کر وہ گرا بے رہے وہ شک تفینار تم جہنم کی کھائی میں گر جاؤ گے تو اس پوری عبارت کا مطلب یہی ہے کہ ہر مسئلے میں جو ایسے مسائل جو واسع ہیں روشن ترین ہیں جس کی کوئی بات مخفی نہیں ہے نماز روزے احکام لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مخفی ہوتی ہیں واضح نہیں ہوتی ہیں پینے کے مسائل ہیں علم غیب کے مسائل ہیں قیامت کے دن جنت میں اللہ کو دیکھنے کے مسائل ہیں ٹھیک ہے یا جو ماں کے پیٹ میں بچہ جو ہوتا ہے چار مہینے کا جو ہو جاتا ہے تو اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے چار چیزیں لکھی جاتی ہیں یا دنیا میں انسان اللہ کو دیکھ سکتا ہے نہیں یعنی کچھ ایسے مسائل ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ ان میں آپ حدیث پڑھتے فیصلہ مت کرو دیکھو کہ صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا سلف نے کیسے سمجھا بعد والوں نے جو تعبیلات کی اور جو آزار بارادہ پیش کیے اور جو تقلید کے گڈھوں میں گر گئے تو اس کو اس سے ہوشیار رہو اس میں دیکھو کہ صحابہ اور سلف نے کیا عمل کیا ہے اور اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا کہتے ہیں تریق علاؤ جین یعنی صحابہ اور سلف کے منحص سے جو ہٹتا ہے اس کا دو ہی دو میں سے ایک ضرور ہوگا وہ اس کی دو شکل ہے جو بھی سراتے مستقل سے الگ ہوا ممہد صرف سے الگ ہوا دو حالات سے دو حال میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہے لڑکے ایسا آدمی جو سیدھے راستے سے ہٹا لا یریدے اس کی نیت کس چیز کی ہے خیر کی ہے یعنی گمراہ ہوا لیکن اس کی نیت کس کی ہے لیکن نیت خیر کی ہے لیکن کوشش خیر کی نہیں ہے نیت اخلاص ہے حق کی طرف ہے لیکن جو کوشش اس نے کی ہے وہ کوشش صحیح راستے میں نہیں کر رہا ہے آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ آپ جو ہیں مکہ جائیں نیت آپ کی یہ ہے لیکن آپ آپ نے راستہ اختیار کیا جاپان کا کیا ہوگا نیت ہے مکہ جانے کی اور آپ نے کون سا راستہ ہے آپ ایسی فلائٹ میں پہنچے جو جہاں کہاں جا رہی ہے کیا ہوگا کتنے لوگ ملیں گے جو آپ لٹے راستے میں ہوں گے آپ کے جیب کو مار دیں گے بہت سارے خطرات ہوں گے تو لہذا انسان کی نیت تو خیر کی ہے لیکن کم میں مرید خیر نصیبہ ہو بہت سے خیر کے چاہنے والے لیکن خیر ان کو نصیب نہیں لہٰذا نیت بھی خیر کی ہو اور کوشش بھی ہو فلاقت بسلت اس کی لفزش کی پیروی نہیں کی جائے فہ جو اس کی لغزش کی پیروی کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا لا لقجیت کو میوان عقیہ لا یزی وان ہائی جو میں دین لے کر آیا ہوں وہ صاف اور شفاف چشمے کی طرح ہے ہلاک ہونے والا ہی اس سے کیا ہوگا بھٹکے گا تو اس لیے جی جائے گی چلیے وہ بعد میں کر لیجیے گا فلاح الختلا بیسلتی اس کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی کیوں کیوں اس کی لفظش کی پیروی کرو گے تو اسلام کی بنیاد گر جائے گی بہت اہم بات میں پیش کر رہا ہوں ایک عالم کی لفظش سے اسلام کی بنیاد گر جائے گی دلیل ہے دارمی وہ قطب حدیث میں ہم کتاب مانی جاتی ہے نا سنیں دارمی اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طریقے در سے اسی در, در دارمی کا جو مقدمہ ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں درد سننے کی استفادہ کرنے کی توویف دے دارمی کے اندر روایت موجود ہے کیا ہے بھائی قالا قالا عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ <تصفيق> <ق Free> نے فرمایا حضرت خطاب نے جانتے ہو کہ اسلام کو مٹانے والی کیا چیزیں ہیں کون سی چیز اسلام کو منہرم کر دے گی اسلام کی دیوار کو گرا دے گی کہا نہیں معلوم کیا تین چیزیں پہلی چیز عالم کی لفظش ایک عالم لفظش کرے گا تو ذلت بلالم یم خلیب بلالات ایک عالم کی ایک لفزش گمراہی کا شکل اپنائے گی کیونکہ ایک عالم نے ایک جگہ لفظش کیا ہے لیکن لوگ اس لفظ کو دین سمجھ کر کے ماننے لگیں گے وہ گمراہی کی شکل اختیار کریں عالم کی لفظش گویا عالم کی گمراہی کا سبب ہے نمبر ایک نمبر دو گمراہ کرنے والے اما نمبر تین اور وجدال المنافکیم بال منافق آدمی علم نہیں ہے بے عمل ہے منافق ہے اور کتاب اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا بحث کرتا تو یہ تین چیزیں ہیں لیکن وعالم سے اگر لفزش ہوئی تو ہم ان کی لفظش کی پروی نہیں کریں گے لیکن ان کے لیے مغفرت کی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کیوں اس لیے کہ ان کی نیت خیر کی تھی قال الشاعر عربی کا شاعر کہتا ہے ادامت ہی رز رات جب تمہاری کسی ساتھی سے کوئی لفزش ہو تو وہ لفظش کی پیروی مت کرو لیکن اس کی لفزش کے لیے عذر تلاش آخر یہ غلطی کیوں کیا یہ غلطی کیوں ہوئی حق پانے کی نیت تھی لیکن غلطی ہو گئی کیوں اس لیے کہ اس کی نیت خیر کی تھی لیکن مرضی نہیں مل سکی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے حق واضح نہیں کیا اس لیے وہ معذور ہے ان الحاکم حضلح کی فاصاب افل و اجران وحید اخت افل و اجر واحد اگر کوئی عالم کوئی حاکم کوئی قادی اشتہاد کرتا ہے اگر اس کا اشتہاد بالکل صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر ملے گا اور اگر اشتہاد صحیح نہیں ہے لیکن نیت خیر پانے کی ہے اور اس کے بعد علم بھی ہے ادوا علم بھی ہے وسائل علم بھی ہے فقہ ہے لیکن اشتہار میں غلطی کر گیا تو کم سے کم ایک اجر بہت ضرور ملے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں شیخ نے کہہ دیا آپ لوگ عالم ہو گئے تو اس کے بعد سے کل سے ہر آدمی نئے نئے مسئلے پر استعمال شروع کر دیتے اشتہاد کرنے لگے مسئیں بنے گئے ہیں عالم سبرا عالم ربانی کہتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو حق کی مخالفت کرتا ہے اور ہ اور حق سے سے دشمنی کرتا ہے اور ان سے پہلے جو متقی لوگ گزرے ہیں اما متقین ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے وہ ضال اور مضل ہے یہودی صفت ہے پہلے کی مثال نصارہ کی ہے دوسری کی مثال یہود کی ہے سنیے کیونکہ سفیان منوئین کہتے ہیں درغوں سے سنیے من تشبہ من ففی شبہ یہود ففی شبہ نسارا جو ہمارے علماء ہوں گے جو علم کے باوجود عمل نہیں کریں گے وہ یہود کے مشابہ ہیں جو ہمارے عبادت گزار لوگ بغیر علم کے عمل کریں گے وہ کن کے مشابہ ہیں مصرح. اس نے کہتے ہیں کہ دوسرا آدمی جس نے حق کی مخالفت کی اور اپنے سے پہلے متخیوں کی مخالفت کی وہ ضال ہے گمراہ گر اور گمراہ کن بھی ہیں گمراہ بھی ہیں اور گمراہ کرنے والا ہے شیطان مریدہ اس امت کا سرکت شیطان ہے اس کو شیاطین الانس کہیں گے کیا کہیں گے شیاطینی اور جو جتنا بلا شیطان فتین ہوتا ہے نا اس بات کو یاد رکھئے اس کی سبان بڑی میٹھی ہوتی ہے ہاں جو جتنا بلا فتین ہوگا نا اس کا چہرہ لگے گا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں اس کا مالک تھا میں گیا ایک جگہ میں نام پورا نہیں لو رہا ہنسنے کا بھی سنت سے طریقہ لو بھائی کہا کہ جتنا بڑا بھی ہوتا ہے اللہ اس کو خوبصورتی بھی دیتا ہے میں ایک جگہ گیا امتحان دینے کے لیے اور دربھنگہ میں ایک بستی ہے اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ دودھ سے دھو لے ہوا ہے بالکل لگتا تھا بڑا معصوم ہے کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ایک. نمبر دو اتنا صاف ستھرا نظر آتا تھا اخلاق ایسا کہ بات کرتا تو لگتا ہر بات پر ایک شیر پڑھتا تھا میں میرے پاس اگر اس وقت ٹیپ ہوتا تو میں ریکارڈ کرتا ہوں کمالی تھا آدھا نام بتا رہا ہوں کمالی نام تھا آدھا نام نمبر تین نمبر تین نمبر تین سنیے اس پوری بستی میں میں سمجھتا ہوں پورے بہار میں اتنی بڑی کوئی بستی نہیں ہوگی دربھنگہ میں ہماری بستی کہتے ہیں لیکن بڑی بستی اس بستی میں جتنے گمراہ لوگ ہوئے ہیں قبر پرستی سے شرک سے دور تھے اس کے آنے کے بعد مکمل بدا کو عروج پہ آ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات بھی کی یاد رکھی جو جتنا بڑا منافق ہوگا اس کی زبان اتنی خوبصورت اور بہتر ہوگی گھڑی کہاں چلا گیا بھائی چلیے چلیے سنیے سنیے یہ واقعہ سنیے کیونکہ اللہ کے کی نبی فرماتے ہیں اللہ منافقین علیم اللسان میں اپنی امت پر درجہ ہوں ہر اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صاحب اللسان کہہ سکتے تھے شیخ جانتے ہیں اس باریکی کو علیم کہا گیا سبحان عالم نہیں کہا گیا زبان کا علیم ہوگا کئی زبانوں کو جانے گا اس کے اسلوب کو جانے گا اس کے انداز کو جانے گا اس کے اسٹائل کو جانے گا بعض قادری مولوی ہے جو ہو گیا پادری میں نام نہیں لیتا کوئی بھی دلیل دو سکے پادری ہو گیا پادری جب انگلش بولتا ہے تو لگتا ہے انگریز عربی بولتا ہے تو لگتا ہے عرب اردو بولتا ہے لگتا ہے ادیب ڈانس کرتا ہے میں نے دیکھا ہے ڈانس کرتے ہوئے اور ڈانس کراتے ہوئے اور کیا بخاری سے دلیل دے رہا ہے اندیک اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی اندیک اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی سونا کی نبی فرماتے علی ملسان سمان و بیان کا ماہر ہوگا بخاری سے دلیل دے رہا ہے لیکن بخاری بخاری کے نام کو بخار آتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ بخاری سے دلیل دے رہا لیکن اگر بخاری سے دلیلیں دی جائیں تو تم کو بخار آتا ہے پڑھتے ہیں بخاری جو بلا عش محمد آتا ہے بخار ان کو بخار ہے خاک بخاری آئے تو, تو ایسے عظیم السلام زمان و بیان کا ماہر ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اکثر و منافقی امت قرآہ میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے قراقر قرا کی تعداد زیادہ ہوگی قیامت کے قریب اور سمجھنے والوں کی تعداد کیا ہوگی کم ہوگی اس لیے کہا وہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا شیطین الس کو شیت جن کو جناتی شیطانوی اور انسانی شیطانوی ان کا کام کیا ہوتا ہے اپنے چہروں کے اوپر اپنی آواز کو اور اپنی بات کو خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں بہت میٹھے انداز میں پیش کرتے ہیں لہذا پھر وہ شعر پڑی نجازہ ہی پرستی پر اگر کچھ اخل و دانش ہے چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نیدہ مٹی ہوتی ہے بدبودار مٹی ہوتی ہے وہ سمجھ میں آئی بات کہا کہ حقیقن على من یعرفہو اس شخص حق ہے جو جانتا ہو اَن يُحَذِّرَ النَّاسَ مِنْهُو يُبَيِّنَ لِنَّاكْ ایسے فتینوں سے ایسے مولویوں سے ایسے گمراہ کرنے والوں سے اور ایسے گمراہ سے دعا تو نالا بواب جہنم جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس نے قادری پادری جتنے لوگ ہیں ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے آگاہ کریں اور لوگوں کے سامنے اس کا قصہ واضح کرے ایسا قادری تھا وہ کہ ایک دفعہ تقریر کیا جوانی کے عالم میں جب اس کی داڑھی کالی س... تھی تو اس وقت بات بڑی دلوالی تھی گاڑی جب کالی تھی تو بعض تھی کہا کہ یہ جو سجدہ پیر کو کیا جا رہا ہے نہ یہ پیر مسلمان اور نہ جن لوگوں نے عورتوں نے سجدہ کیا وہ مسلمان سب کافر ہو گئے لیکن ابھی پادری نے پادری کا روپ چند ہی سال میں ایسا اختیار کیا کہ اس کو سجدے بھی ہو رہے ہیں اور اس کو رکو بھی ہو رہے ہیں اور اپنے مریدوں کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہا ہے ادب اللہ اللہ اسے ہدایت ادا فرمائے اللہ اس کی غمراہی سمت کی حفاظت فرمائے اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ مک اللہ ہم مقفینہ شر رہا ہوں اللہ شر رہوں اس لیے کہاں کہ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کرنا ضروری ہے اچھا آپ کہتے ہیں نہیں کہو یہ کسی کی شکمہ شکایت نہیں کرنا چاہیے اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس پچاس جانے ہو اور اللہ ہمیں وہ قوتیں گویائی عطا فرمائے بدا تو خورافات کی اللہ کی قسم اللہ کو گواہ بنا تو اس مبارک دن میں پچاس جانے پچاس مرتبہ قربان ہو جائیں تو وہ منظور ہے لیکن میں اس بات سے کبھی نہیں ہٹ سکتا کہ حق بات نہ پیش کی جائے بدت بدت ہے کیوں اس لیے کہ غیبت کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا ہے یہ بھی تو علم چاہیے نا بھائی عام لوگوں کی غیبت مت کرو لیکن کہیں غیبت واجب ہے کہیں غیبت کیا ہے فرض ہے قیمت کرنا ضروری ہوتا کہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے جوڑا باب المدارات فی کلام والی روایت ہے واللہ میں کہ میں کئی در کل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اجازت مانگا آپ نے لہو اس کو اجازت دے دو لیکن جب گفتگو آپ نے کہا کہ اجازت دو حبیٰ ابن العشیرہ الشیرہ وخ العشیرہ برے خاندان کا بیٹا ہے اور خاندان کا کیا ہے بھائی لیکن جب آیا ملاقات ہوئی تو اعلان الحفیل کلام گفتگو آپ نے بہت نرمی سے لیکن آپ نے اس کے آنے سے پہلے کہہ دیا کہ یہ بہت خراب آدمی ہے برا آدمی ہے سمجھ میں آیا نا جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا نبی اللہ آپ نے اس کے بارے میں کہا بہت برے آدمی کا خاندان کا بیٹا ہے بھائی ہے آپ نے بات اتنی اچھی کیوں کی اس سے کہاساس اتوش تم نے کب پایا ہے سخت کلام کرنے والا دیکھیے ہے بینا اس کے بدا سے آپ نے آگاہ کیا اس کی گمراہ ہے غلطی ہے اس کے اندر آپ نے اس کی گمراہی سے آگاہ کیا لیکن جب گفتگو کیا تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ بیدا کو آشکارا کرو ضرور لیکن کسی بدعتی سے ملاقات ہو تو وقول سے حسنا وکول احباد یقین پیار گندازن ہے دیکھے اسلوب میں بات کرو اس کو یہ محسوس ہو کہ آپ ان کے خیر خواہ خا اللہ ہم لوگوں میں یہ کبھی آئے گا اخلاص امام شادی کہتے ہیں مانا در تو میں نے کسی سے بھی مناظرہ کیا تو میری خواہش یہ تھی کہ میرا مخالف ہی میرے اوپر غالب ہے اللہ یہ کیا تو اس لیے آپ اپنے مرحج میں سخت رہو اس کی برائی کو آشکارا کرو لیکن گفتگو کرو تو انداز اور رسلو میٹھا اور شیریں ہو بتانا یہ ہے کہ آپ نے آشکارا کیا کہ نہیں کیا اس لیے یہ امام اور جرھو تعدیل کا واقعہ بہت مشہور ہے موت کا وقت آیا یہ بتانا ضروری ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ بتاؤ میری کوئی غلطی بتا دو تاکہ ہم توبہ کر لیں علماء جانتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہوگا بہت, بہت ساری کتابوں میں شیخ خطیب حجاز خطیب انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہا کہ بھائی آپ میں کوئی خامی تو نظر نہیں آتی لیکن ایک بہت بڑا عیب تھا آپ میں وہ یہ کہ رجول ان مجہ فلاں کزاب ان ابو خلف کے بارے میں نے کہا نہ کہ اس کو کیا کہا آپ کسی کو غذاب کسی کو مشہور کہہ دیا اور یہ کہہ دیا تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ یہ اب معین نے ہماری کیا کی مذمت کی ہماری آئے جوئی کی اور ہماری شکوہ شکایت کی یہ اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کیا کہا انہوں نے معلوم ہے کیا کہا ہاؤ خسمی یاد رکھو ہاؤ قسمی من خصمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ میرے خصم بن کر قیامت کے دن آئے یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنی صدی اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں کہ ہماری حدیثوں کے اوپر دجل و فریب کا پردہ لگایا جا رہا تھا اور سہد و تقوی کے روپ میں و خرافات کا جنم دیا جا رہا تھا اور تسویں ہزار دانا کی گردشیں چل رہی تھیں عمرہ علما کمروں میں محجوب اور مستور تھے ارض الہی کا کونا چیختا اور چل رہا تھا اور بندگانے خدا سر پیٹ رہے ماتم کر رہے تھے اور یہ کمرے میں محجوب اور مستور تھا اس نے حق واضح نہیں کیا قیامت کے اللہ کے نبی ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے میں اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا میں اس پر مطمئن ہوں کہ میں نے ان کے جرح کو اور ان کے کو آ کیا سبحان اللہ اس لیے کہا امام نے اور اس سے, اس سے پر نہیں ظلم ہو رہا ہوں بتاؤ کہ یہ ظالم ہے کسی کا نام نام مکمل ہے نہیں سمجھ میں آئے تو کہو سلیمان کہو آ... سلیمان کہنے سے نہیں معلوم ہے کہو سلیمان بن مہران مہاران تحزیر کے لیے بتاؤ کہ یہ بڑا تین آدمی ہے کیونکہ یہ زبان زمان میں مٹھاس ہے لیکن حدیث میں عبداللہ بن مبارک نے سوز میں نقل کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل سنت سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں سیخول فیر آخری زمان الختلون دنیا بدین دین کے ذریعے جو دنیا کرائیں گے اللہ من ان کی زمانی شہر سے زیادہ میٹھی ہوں گی وہ قلوب ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے اللہ نے فرمایا حدیث سے پوچھ لیے کہ اگر ایسے لوگ پیدا ہوں گے لابا حدیث بالکل ثابت ہے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں ترمی کی شرح تو حضرت الحدی کے متعلق کیجیے اللہ نے فرمائے کہ ایسے فتیم جب لوگ گے میں ایسے فتنوں کو ان کے اوپر برپا کروں گا کہ بردبار حلیم اور سنجیدہ آدمی بھی پریشان ہوگا کہ حق کیا ہے بولا سا یہ ہے کہ گمراہی کو ظاہر کرنا ضروری ہے لیکن ایک من علم کے لیے سومن بولیے ایک من علم کے لیے سومن اقل چاہیے کہاں ظاہر کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ اسلوب بھی آپ کو کتاب و سنت میں ملے گا سلف کے منہج میں ملے گا علماء سے پوچھئے کہ ہم فلاں ماحول میں ہندوستان کا ماحول سعودیہ کے ماحول سے نہیں ملتا اور سعودی کا ماحول لندن اور جاپان سے نہیں ملتا اور جہاں جو ماحول ہے اس کے مطابق آپ کو حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے کہ کہاں کس مریض کو دو گولی دی جائے گی اور کہاں ایک گولی دی جائے گی کہاں انجیکشن کی ضرورت ہے اور کہاں سرجری کی ضرورت ہے ہر جگہ سرجری بن جاؤ گے کیا بولتے سرجن بن جاؤ گے تو فزیشین کہا جائیں گے حکیم ہو جاؤ واللہ حکمت ہے اسلام حکمت سیکھو بخی آگے چلیے کہتے ہیں کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں کے متبع ہو تین چیزیں ہونا ضروری ہے اسلام مکمل ہونے سے ایمان مکمل ہو اسلام جمرات ایمان یہ دیکھیے یہاں تک کہ ہو مصدق اور مسلم ہو کیا مطلب وہ عمل کے اعتبار سے بھی اس پہ ہو دل میں بھی سچائی ہو اور زبان میں بھی سچائی ہو. عمل زبان اور دل عمل سے بھی صحیح ہو نمبر ایک دل سے بھی سچائی ہو اور مسلمن اقرار بھی کرتا کیوں کبھی کبھی انسان متبع ہوتا لیکن مصدق نہیں مثال منافقین منافقین کے بارے میں کیا کہیں گے متبے تھے کہ نہ تھے نماز پڑھتے تھے نا ابھی تو ہمارے بہت سارے لوگ جو مقرس بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت کے آئینہ دار بنائے عبد اللہ بن بی ابین سلول کی داڑھی تو بہت لمبی تھی تھی <متحد> کہ نہیں تھی ٹھیک نا جمعہ کے دن ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیں بہت آگے جانا چاہیے یہ حدیث ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن جس تیزی کے ساتھ جمعہ کے لیے نماز کے لیے جائے گا قیامت کے دن کی گھڑی اتنی ہی آسان ہوگی اس کے لیے میں بعد میں کبھی پیش کروں گا حدیث تو پہلی سف میں ہے تاریخی بھی رکھے ہوا ہے اللہ کے نبی کی تائید بھی کرتا ہے. لیکن اللہ نے کیا منع کیا کہ آپ ولا تو بتاؤں اللہ تخم اللہ قبری ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھی آپ کو کیوں اپنے نماز جنازہ پڑھائی آپ ان کی خبر پر مت رکے یہ خوش دو. تو کیوں اس لیے کہ متبع تھا لیکن مصدق نہیں تھا دل میں تصدیق نہیں تھی سچائی نہیں تھی گندہ تھا دل اس کا کیا تھا گندا تھا اچھا ایک بات اور اللہ بن وہی کے بارے میں حدیث بخاری ہے باب احکام احکام الجحان بخاری شریف بائیس سو کچھ نمبر کی حدیث ہے کیا ہے سنیے اللہ اطن نبی صلی اللہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن بن سلول کے اوپر آئے اور آپ نے قبر سے اس کو نکالا سبحان اللہ یہ نہیں کہ نکلوایا آپ نے نکالا ایک نمبر دو آپ نے اپنی قمیض پہنائی کیوں اس لے کہ اس نے عبد حضرت عباس کو قمیض دیا تھا کب بولیے کہاں دیا تھا حضرت عباس کو قمیض بولیے اللہ کے بندو بدر میں اللہ بارک باریک نمبر تین آپ نے اپنا تھوک بھی لگایا وہی تھوک کے جب آپ نے حضرت علی کو لگایا تو آنکھ کی روشنی بڑھ گئی معلوم ہے نا واقعہ کہ نہیں معلوم ہے چلیے لیکن اس کے بعد بھی ناپاک ہی رہا کہا کہ آپ ستر مرتبہ کیا آپ کتنا بھی استقبال کریں اللہ معاف کیوں اس لئے؟ کہ متبع تھا لیکن مصدق اللہ ہمیں متبع بھی بنا دے اللہ ہمیں مصدق بھی بنایا بنا مسلم اور اسی طریقے سے کبھی انسان کیا ہوتا ہے مصدق تو ہوتا ہے لیکن متبع نہیں ہوتا آپ کا کیا خیال ہے ابو طالب کے بارے میں ہے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس پر کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہودیوں کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ دینا تینہ کتاب یارفون فرعون کے بارے میں کیا کہیں گے وہ جہد و بحاب فراؤن اس کی پوری قوم کو یقین نہیں کرتیقان یعنی بہت زیادہ نہ لیکن متبع نہیں تھا مسلم نہیں تھا اور کبھی انسان جو ہے مصدق یا متبع بھی ہوتا ہے, مصدق بھی ہوتا ہے مصدق بھی ہوتا ہے لیکن مسلم نہیں ہوتا تو قرار کرنا پڑے گا اللہ نے کہا وقال قال نے کہو کہ میں مسلمان ہوں کھولو امن بہ بولو کہ لائے تمام شریعت پر فمن سے جو یہ گمان کرتا ہے کہ دین کی دین اسلام میں بات چیتیں ایسی ہیں جو باقی رہ گئی ہیں مکمل نہیں ہوئی ہیں اور اس کے لیے نبی کے صحابہ ہمارے لیے کافی نہیں ہیں تو اس نے صحابہ کی تقسیم کی اور اس کے اختلاف ان صحابہ کے منحص سے ہٹنے اور صحابہ پتان کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ جو یہ کہے کہ صحابہ کے ذریعے سے دین ہم کو مکمل نہیں پہنچا بلکہ ہمارے لیے بھی کچھ اجازت ہے جس طرح ہم ڈاکٹری کر سکتے ہیں اور جس طرح ہم چھیڑ پھاڑ کر سکتے ہیں اور ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں یہ گھڑی نہیں تھی ہم نے گھڑی ایجاد کی یہ گاڑی نہیں تھی گاڑی ایجاد کی اس لیے دین میں بھی کچھ اختیارات ہیں کہ نیا نیا ماڈل لائے محمدی ماڈل ایکسپائر کر گیا ہم کوئی نیا ماڈل لاتے رہے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو کہتے متن وہ بدتی ہے نمبر ایک نمبر دو وہ گمراہ ہے، وال ہے نمبر تین دل ہے نمبر چار محدس اسلام میں ایسے بدعت کو پیدا کرنے والا ہے جو وہ بداعت اسلام میں نہیں تھے ٹھیک ہے نا یہ باتیں بار بار کیوں لا رہے ہیں تکرار کیوں لا رہے ہیں یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں جہمیاں پیدا ہو چکا تھا اور معتضلا پیدا ہو چکے تھے کجڑیا تھے اور تخلیل کی کچھ گندی نالیاں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی تب تو امام محمد بن حمل نے کہا تھا عجیب ریخو من عرف الاسناد صحت وہ الى لا رہا یہ ہے نا بھائی ہر کتاب میں عبادت ہے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں حدیث کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی صحت بھی معلوم ہے کہ بالکل سونے کی کری ہے سلسلہ تو ہے لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کو چھوڑ کر ابو سفیا سفیان بنوائنا کے سفیاان سوری کے قول پہ عمل کرتے ہیں تو اس لیے بار بار شیخ اس بات کو پیش کر رہے ہیں ہر مسئلے میں صحابہ کے مہج کو اپنایا جائے اور پھر آگے کہتے ہیں وَعلم اللہ, اللہ کے بندو جان لو جان لو انہو فی سنت قیاس سنت میں قیاس نہیں ہے ولا يضرب اور اس کے لیے مثالیں نہیں بتائی جا سکتی الا تو تبی الا اور اس میں ہوا کی اتباع نہیں کی جائے گی وہ ان نمت تصدیق رسول اللہ اللہ کے نبی صلاح آثار یعنی آپ کی سنت آپ کے قول آپ کے فیل آپ کی سیرت و کردار کی پیروی کی جائے گی بلا کسی کیفیت کے بلا کسی شرح کے اور بغیر چو چنانچے کے چو چنانچے کے لیما علی کے مطلب بےنا کسی چون چنانچے کے چلیے اس کی تشریف تھوڑی سی کرتے ہیں سنت میں قیاس نہیں ہے اس سے مراد قیاس قیاس کی تین قسمیں ہیں یہ قیاس کی دو قسمیں رکھی ابھی تین بعد میں بیان کیا قیاس سے مراد یہ قیاس ہے شرعی شرعی قیاس جو دلیلوں سے ثابت ہے اور اللہ نے قیاس کے بارے میں آیت بھی نازل کی نازل, نازل کیا ایک معیار بتایا کہ اس فارمولے کے تحت تم کو دین پہ چلنا ہے اس فارمولے کی روشنی میں تم کو یہ معاملہ طے کرنا ہے تو وہ میزان والے بھی صاحب المیزان چاہیے علماء چاہیے نا لیکن کہیں کہ قیاس مراد جہاں کتاب و سنت کی بات تو وہاں سے ہے اور وہاں پر تم اپنے عقل سے قیاس کر رہے ہو روایت موجود ہے باطل قیاس اس رو زمین پر سب سے پہلے کرنے والا کون قیاس کے ذریعے دنیا میں سب سے پہلے فساد آیا ہے قیاس فاسد وہ کون تھا اول من کا عبارت مکمل کرو اول من کاسا ہاں ماشاءاللہ یہ بالغ لوگ ہیں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ کیا ہے ابلیس ہے صحیح بات أنا خیر سے بہتر بہتر ہوں آگ, آگ بہتر ہیں؟ مٹی سے بہتر بے وقوف آگ مٹی سے کیسے بہتر ہو آگ میں تو جلانے کی صلاحیت مٹی میں اگانے کی صلاحیت مٹی میں گود دوباری ہے مٹی سے چیزیں اگتی بھی ہیں آگ فینب سے ہی نقصان دہ ہے جب تک کہ اس کے مستوا اور اس کے معیار کو سدھارا نہ جائے اس کو صحیح طور پہ استعمال نہ کیا جائے لہذا سب سے پہلے قیاس کس نے کیا ایبی نے کیا اور رات درگاہ ہو گیا اور قیامت تک اس کے اوپر کیا ہو گئی لعنت ہوئی لہذا سنت میں قیاس نہیں ہے اس کے لیے مثالیں نہیں بتائی جائیں گی نمبر ایک نمبر دو یہاں مراد عقیدے کے بعد میں توحید اللہ کے صفات میں قیاس نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا اللہ کے صفات میں قیاس نہیں ہے ایک نمبر دو جہاں حکام واضح ہے وہاں پہ قیاس ہے نمبر دو نمبر تین قیامت کی نشانیاں دجال کا بولیے دجال کا خروج اور عیسائی اسلام کا نزول اور امام مہدی کا ظہور یہ جو باتیں ہیں اب ہمارے باپ فلا فلا مولانا نے کہا دیا کہ نہیں یہ محمدی نیا ماڈل لے کر کے آئے گا اب قیامت کا لان پڑھیے گا وہی الدین خان کی کتاب تو بہت ساری باتیں سمجھوائیں میں آئیں گے اور اس سے پہلے سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تفسیر الجن والجان ٹھیک ہے انہوں نے فرشتوں کے قیاس کیا فرشتوں کا انکار کیا ہمیں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس پر پی ایچ ڈی کا اشارہ ہمارے استاد محترم گفت العید کا فرشتوں کا انکار آدم کا انکار یہ سب تعویلاتیں واردہ کی لہذا جو قیامت کی نشانیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خبر دیا ماسی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں جو واقعات ہونے والے ہیں یا علم غبیات ان تمام کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں بتائی جائے گی فراست اس کے لیے کوئی مثال نہیں دی جائے گی اور اس میں خواہشات کی بھی نہیں کی جائے گی اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے یہ کہو گے نہیں دجال کا مطلب یہ ہوگا یہ یورپ امریکہ والے لوگ ہیں اور اسلام کا مطلب یہ کہ کوئی محمدی ماڈل بن کر کے آئے گا امام مہدی کا مطلب ہوا کہ میں بھی مہدی ہو سکتا ہوں اس لیے کہ مہدی کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اوپر بھی آ رہے ہیں کہ میں بھی ہدایت یافتہ ہوں اور میرے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے نہیں کہا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی تصدیق کی جائے گی بلا کسی کے چو چنانچے کے اور اس کے اوپر بلا کسی تعویل کے اور یہ منحج کہاں ملے گا ٹھیک نصیحت تو کر دیا کیا آج واحد الدین خان کے پاس اور جیسے جو دوسرے ان کے وہ علم نہیں ہے بہت زیادہ ہے لیکن منہج سلیم نہیں ہے منہج سلیم صحابہ اور سلق کا منہج نہیں ہے صحابہ اور سلب کا منہج ہوتا تو وہ گمراہ نہیں ہوتے اور آج اتنے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے اور عقلی اور منطقی تفسیر نہیں کرتے پر یہ قیامت کا الارم اس لیے کہتے ہیں ول کلام خصومت ول جین و المیر و یعنی عقیدہ کے باب میں یا ان غبیات میں یا علامات قیامت سے متعلق یہ کلاب کرنا جھگڑا کرنا بحث بحسو مباسا بحسو مباس کا مطلب بیجا بحسو مباسا اب کے لیے تو مناظرہ کرنا ہے نا بھائی بول جیدال اور چنگو کرنا لڑنا جھگڑنا یہ بدات ہے اور قلب میں شک پیدا کرتا ہے مثال کے طور پر تقدیر کے بارے میں تقدیر کی مثال امام حنیفہ احمد اللہ علیہ نے, نے پڑھا عقیدت الحمتی اقبا جستر کا ہے کہ تقدیر کی مثال سورج کی سورج کی امام عنیفار احمد اللہ سورج کی روشنی کی طرح سورج کی طرح سورج مخلوق ہے اور اس کے سامنے نگاہ نہیں ٹھہر سکتی تو جو چیزیں اللہ نے ہم سے مخفی کر لی ہیں ان کو ہم اپنی عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں سبحان اللہ بھی ایک ایسی مثال دینے والا ہوں کہ انشاءاللہ شاء اللہ چودہ دبک روشن ہونے والے ہیں آپ کہتے ہیں عقل سے ہر چیز سمجھ سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ دیکھو کیا ہے اتنا لمبا چوڑا موبائل جس نے ہدیہ کیا اللہ اس کو جدائے خیر دے ہم تو غریب امام مالک رحمت اللہ کے پاس جب امام شافی جب پہنچے یہ واقعہ میں نے مشاعر سے سنا ہے کہ اتنے ہدائیں اور تحائف تھے کہ کیا ہو گئے ڈر گئے کہا کہ امام مالک نے دنیا داری کیوں آ امام مالک نے کہا کہ ہدیہ قبول کرنا کس کی سنت ہے انبیاء بھی سنت جتنا چاہو لو جتنا چاہو چھوڑ دو میں نے تاریخ پڑھی امام شیخ اللہ شیر پنجاب فاتح کادیان مولانا سلا اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ, وسلم اللہ علیہ وسلم جب کلکتہ پہنچے تو اتنے ہدایا ملے کہ گڈس جو مال ٹین ہے اس کا پورا ڈبا بھر گیا ہدایہ سے سبحان اللہ تو ہدیہ تو قبول کرنا ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ یہ ہدیے والا موبائل ہے بتاؤں کہ یہ اتنا قیمتی موبائل ٹھیک ہے اس کا جو نیٹ ورک ہے اب, اب اس ملک کو چھوڑ دیں گے دوسرے ملک میں جائیں گے تو نیٹ ورک ہوگا خاص دائرے میں ہے تو یہ اپنے خاص دائرے میں تو کام کرے گا لیکن چاہے جتنا قیمتی موبائل ہو اپنے ورک سے جائے گا آگے تو وہ کام نہیں کرے گا تو یہ دماغ اور عقل کی بھی ایک, کا بھی ایک ورک ہے وہیں تک رہے گا جہاں تک اس کی کیپیسٹی ہے اس سے آگے کام نہیں کرے گا تو موبائل کو تو جنگل میں بند کر کے رکھتا ہے تو اپنی عقل کو گھوڑا ہر جگہ کیسے گا اس لیے جہاں پہ عقل ختم ہوتی ہے شریعت کے راستے وہاں پر انسان کے لیے ویسے ہی ہیں جیسا کہ اندھیری راہوں کے اندر ہزار لاکھوں کا واٹ کا بلب اندھیری راہ ہے راستہ نظر نہیں آ رہے روشنی تو شریعت کی جو مثال ہے بالکل سورج کی روشنی کی طرح ہے سورج کی روشنی سے جس طرح راستے نظر آتے ہیں آپ کو کسی موبائل کی اور کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے سورج کی روشنی کو پکڑ لو اس لیے عقل کے اوپر جاؤ گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا پھر عقل جو ہے شیتان کو کہاں تک لے گیا اور یہودیوں کو کہاں تک لے گیا اور بڑے بڑے جو لوگ گمراہ ہو گئے خواج میں جہمیہ وہ کہاں تک گئے آپ کو معلوم ہے وہی نصابہ صاحب الحق و اگرچہ عقل کے ذریعے انسان حق اور سنت کو پالے لیکن اگر طریقہ اس نے غلط استعمال کیا ہے تو بھی وہ غلط کیا مطلب یہاں تھوڑا بتانا ہے ایک انسان اپنی عقل سے کوئی بات سوچتا ہے اور ایک انسان علم کی روشنی میں کوئی بات بیان کرتا ہے علم والا غلطی کرے گا اس کو سماپ ہوگا یاد رکھو اور اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی پیروی میں اگر کوئی حق کو پا لیا وہ گنا ہوگا یاد رکھیے اس بات کو حقیقت سے یاد رکھیے حدیث کہیں ہیں حسن درجے کی تو کم سے کم حدیث ہے من قال فی القرآن سا حدیث وحیف ہے وقت حدیث بات ہے لیکن سندیں آئی ہیں القل حسن ہے کہ جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہے اگرچہ اس کی بات صحیح کیوں نہ ہو جائے اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسا کہ پتے کی بات کہ جاتے ہیں کبھی دیوانے تھے کبھی کبھی دیوانے بھی ایسی اصل کی بات کرتی ہے واقعہ میں بتاتا ہوں ایک شرابی کا بہت بڑا شرابی ہمیشہ شراب میں نہیں میرے ساتھ ہوا ہمیشہ شراب میں ڈوبا رہتا تھا لیکن مجھ سے جب ملا تو اللہ جمعہ کا دل میں کہہ رہا ہوں رو رہا ہے آنکھوں چرا سو جی کہا کہ میرے والد نے اتنے بڑے بڑے بات مثال میں بار بار شراب پی رہا ہوں میں بہت غلط کر رہا ہوں ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے شراب کی حالت میں اس نے قیمتی اتنی قیمتی بات کہی کہ ہم ہم کیا ہمارے بہت سارے لوگوں نے دعا کیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو ہدایت ادا فرمائی اور ایک وقت آیا کہ اس نے تعویذوں کو نکال کر کے پھینک دیا اور الحمدللہ مکمل عقیدت سلب پر تو نہیں ہے لیکن سلفی عقیدے سے دفاع کرتا ہے اللہ اس کو مکمل ہدایت دے اور سنا کہ اس نے حج بھی کر دیا تو یہ بتانا ہے کہ دیوانگی میں بھی کبھی کبھی بات کوئی عقل کی نکل جاتی چھوٹا بچہ بھی کبھی کبھی لیکن حید وے وقوف شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی نہیں کیا کا اس کی یہ بات صحیح ہے لیکن وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے کزاب ہے وہ کزوب ہے وہ اس لیے کہتے ہیں جان لو کہ رب کے بارے میں یعنی اللہ کے صفات کے بارے میں کلام کرنا نئی چیز ہے یہ فتح جی؟ کی, کی بات پتے کی بات کہہ جاتے ہیں کبھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں ذرا بہت ذرا جلدی اسپیڈ جو ہے نا سیب کا جو اسپیڈ بڑھ گئی نا گھری کی سوئی بڑھ گئی یعنی وہ ہمیشہ نشے میں رہتا تھا بہت زیادہ ظلم کرتا تھا اتنی اچھی بات کیا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں اسدار بہت بڑے بڑے فساد کیے بے شمار لوگوں کا خون کیا بہت زیادہ اس نے خون کیا بہت زیادہ لیکن جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو رو رہا ہے اور کہا کہ میرے والد والد اتنے نیک اور صالح تھے اور میں اس گمراہی پہ ہوں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے مولانا ہم غلط کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شراب پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا ایک دوسرا واقعہ سن لیجیے اور یہ بھی میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے کیا ہے مظفر پور نمالو میں بہار میں میں اس وقت تبلیغ سے جڑا تھا طریقے سلائی سے ایک ہوٹل میں گیا کھانا کھانے کے لیے دیکھیے یہ ہوتا معلوم ہوا ہوٹل میں ایک رکشا والا آدمی آیا اس نے کہا کہ میرا والد جو ہے نا بڑا شراب پیتا تھا ہمیشہ نشے میں رہتا تھا لوگوں نے کہا کہ اب آخری عمر میں آ گئے تو ایسا کرو شراب چھوڑ دو نماز شروع کرو ہاں بات تو صحیح ہے نشے میں ہاں بالکل کریں گے کریں گے کریں گے کریں گے چنا شراب بھی چھوڑ گیا اس نے جمعرات کے دن شراب چھوڑی غسل وسل کیا وہ اور کہا کہ ٹھیک ہے شراب تو آج چھوڑ دیا لیکن نماز تو آج نہیں ہے نماز کب سے پڑھنا ہے کل سے, سے پڑھنا ہے چورانچ جب سونے کا وقت ہوا تھا کہا کہ نماز تو آپ پڑھے نہیں آج اور ہم نے کیوں شراب چھوڑ دیا یہ جو ٹھیلی جو شراب کی رکھی ہوئی ہے یہ تاڑی اس کو کیا بولتے ہیں تارو تارو پھر یہ جو ہے یہ جو ہم رکھے ہوئے ہیں تو اس کو ضائع ہو جائے گا چلو اس کو پی لیتے ہیں کل سے نماز شروع کریں پہلے تو بہت عقیقی بات کہا توبہ بھی کر لیا سب کر لیا لیکن اس کی عقل کبھی دماغ میں ہوتی ہے مخ میں ہوتی ہے کبھی دبر میں ہوتی ہے نشاور کی بات کبھی دماغ کی بات کرتا ہے کبھی اس کی عقل ویسے ہی ہوتی ہے جیسا کہ کہا وہ شاعر نے لما رئی تو کلو حافظ رئی تو نحا کل حافظ خوشا متربی نے کہا نا ممدوح کے بارے میں کہ جب میں اس کی عقل پر پہنچا تو دیکھا اس کی عقل جو اس کی دبر میں چلی گئی کی بہت تعریف کیا بہرحال تو اس نے اتنی اچھی بات کہی کہ تو بھی کیا سب کیا لیکن جب سونے کا وقت آیا تو شراب پی لیا کہا کہ نماز آج سے نہیں کل سے پہلے تو اچھا کام کیا لیکن پھر موت کے وقت یہ سونے کے وقت کیا کیا شراب پی لیا اس کے لڑکے نے بتایا مجھ سے مولانا میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرا والد سویا تو ہمیشہ کے لیے سویا رہ گیا مر گیا اٹھا نہیں نشے کی حالت میں چلا گیا اسی لیے پتے کی بات کہ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں میں بیان کرنا شروع کروں کہ ہم نے پٹنہ کے اندر ایک ٹیم ورک تیار رکھا تھا ہم لوگوں نے اور وہاں پر بڑے بڑے غیر مسلموں سے پولیس کالونی کا میں جا کر انٹرویو لیا اسلام کی اتنی تعریف اتنی خسائش اتنی خوبیاں بیان کرنے کے بعد بھی جب وقت آیا تو انہوں نے اسلام کے خلاف پوری طور پر انہوں نے مخالفت کی اس لیے کسی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا حضرت عبداللہ بن رسول كل قول لا يقبل إلا بالعمل کوئی بھی قول صدقابا رہے گا اس وقت قبول نہیں ہوگا جب تک عمل لا يقبل الا بالنیہ کوئی قول عمل اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا جب كل قول وعمل ونیت لا يقبل الا بالاصابہ ابی السنہ ہر قول یا عمل تینوں چیز اور بھی ہے صحیح اور عمل بھی صحیح ہے اور نیت بھی صحیح ہے لیکن اس کے لیے سنت کی پیروی شریعت کی پیروی صحابہ کے منہج کی پیروی کیا ہے ضروری ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں باتیں کرنا جو ہے یہ بھی دا تو گمراہی ہے کہا گیا بعض روایتیں آئی ہیں فکر فکر الفی خلق اللہ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو لیکن ولا تو فکیر فیضا اللہ اللہ کی ساتھ کے بارے میں غور و فکر مت کرو اللہ کا رنگ کیسا ہے کلر کیسا ہے اللہ کیسے ہیں اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں قیل و کال مت کرو ورنہ پھر کیا ہوگا امام شافی ہوں گے تو ڈنڈا شریف ہوگا یہ آگے میں بتاؤں گا وہ بات بھی ولا یہ تکل فی رب اللہ کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی اللہ بےا وصف ابھی نفس جس کے ذریعے اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا اللہ اصف ہے, ہے کیسے ہمیں نہیں معلوم اللہ کے پاس ہاتھ ہے کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمی پانچ انگلیاں کیسے کرائے حدیث میں ہے لیکن کیسے ہمیں معلوم نیسی. نہیں ہے اس لیے کہا تو وما بھائی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کیونکہ اللہ فرماتا علیہ اسے کمیدنی شی و سمی البیر اللہ کی مسئلے کوئی چیز نہیں اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے چلیے امام احمد بن حمبل کیا کہتے ہیں امام احمد بن حمبل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں کہتے ہیںف اللہ رحمد بیل کا کیا مطلب اس کا اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی صفات کے بارے میں وہی بات کہی جائے گی جو اللہ نے قرآن میں کہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ حدیث میں کہا قرآن اور حدیث سے آگے آگے نہیں بڑھیں اگر آپ نے قرآن حدیث سے آگے قدم اٹھایا تو ایسے ہی آپ گمراہ ہو جائیں گے جس طرح سے آپ کے موبائل کا نیٹ ورک ہے اور وہاں پہ آپ موبائل کا استعمال کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا تو شیطان کے فطرے کا شکار ہو جائیں گے یا چور اور ڈاکو آپ کو شکار کر لیں گے آپ کو فوراً خطے مستقیم پر اسٹریٹ وی پر سیدھے راستے پر آنا ہوگا اور اس لیے میں امام شافی رحمت اللہ کا قول ہے کہ من کہا کہ حکمی فی حلیل کلام جو اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے گا منطق اور فلسفہ اور علم کلام جو کہ شریعت کی روح نہیں ہے بلکہ علم کلام منطق اور فلسفہ کے اصول کی روشنی میں اللہ کے اسما و صفات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی منطق اور فلسفے کے اصول کی روشنی میں قرآن و سنت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور اللہ کے اسما و صفات میں تعویل کیا اور بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے اس میں اشاریہ بھی ہیں اور ماتوریدیا بھی ہے علماء جانتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں امام شافی نے کہا حکم فی الی کلام غربی جرید و نیال میرا فیصلہ ہے یہ میرا فیصلہ ہے جو لوگ اہل کلام ہیں یعنی جو اقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اللہ کی توحید اور صفات کے بارے میں اور نصوص کے مقابلے میں جو اکڑی گھوڑا دوڑاتے ہیں اہل کلام میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو کیسے مارا جائے بل جرید کیونکہ اس وقت یہ ڈنڈے نہیں تھے وہ شریوں سے مارا جائے اور کسے مارا جائے ڈنڈوں سے کیوں جوتے سے ابلیس کا شیتان کا بھوت بھاگتا ہے جو بات سے نہیں وہ لات سے بھاگتا ہے نا اس کو جوتے سے مارا جائے ایک نمبر دو فی وہاں اس کو قبیلوں میں گھمایا جائے اور کہا ہے کہا جائے وہ کال واد جزاؤ منتر کل کتاب سنبر کلام یہ اس آدمی کا بدلا ہے جس نے کتاب و سنت کو چھوڑا اور علم کلام کی طرف کیا ہوا علم کلام کی طرف مائل ہوا لہذا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتوا دیا ہے لہذا کہتے ہیں رب اول بلا متا ابلا بدایا بس یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہیں کان اللہ شہی کان اللہ قبل قبل اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ابتدا ہے اور نہ انتہا اللہ سب سے پہلے ہیں قبل ہوں شہید اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں آخر اور اللہ سب سے آخر ہے اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں یاقفا اللہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے وہا اللہ عرش پر مستوی ہے مستوی کا معنی جاہد مجاہد کہتے ہیں استوا ففا اللہ عرش پر بلند ہے لیکن اللہ عرش پر ہے لیکن کیسے ہے کیا اس طرح ہے جس طرح ہم گاڑی پر بیٹھتے ہو نیچے سے بھی اوپر جاتے ہو جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر اپنی جو ہے تمک ٹوئیاں ماری اور اپنے اتلی گھوڑے دوڑائے کافی عرش پر ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر مستولہ یعنی غالب آ گیا حاؤد مجھے تعجب ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی کتاب مجھے ملی درس حدیث انہوں نے بھی کی ہے میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ دنیاوی مسائل میں انہوں نے جو عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں لیکن جو بہت سارے شریعت کے احباب میں مسائل میں عقیدے میں بھی انہوں نے یہ بیدا تعویل کی کہ اس توا جو ہے کس معنی میں ہے اس طولا کے معنی میں اعوذ باللہ جبکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہوا علم حفیق ہو کل اور اس کا علم ہر جگہ ہے لا یخلوم نے علم ہی مکان اور اس کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے گرچے وقت زیادہ ہوا لیکن اس پر میرا چھوٹا سا مناظرہ ہوا اللہ ریہ سے بچائے حیدرآباد کولی چوکی پر اور حیدرآباد کے چیمپئن چمپئن علماء آئے تھے میں تو بالکل کمزور مولوی لیکن مسلق سلف کی غیرت میں کہا کہ چلو دیس لیتے ہیں تو اس مسئلے پر ایک آدمی ہے اس کا نام عامر قاسمی ہے نام اسی لیے رہا ہوں تو اس کو پتا چلے اللہ نے اتنا ضلیل کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹولی چوکی پر گیا سیدھا سبیا میں گیا بارکس میں گیا ان جگہ پر میں گیا میرے سوال کا کوئی سلفی جواب نہیں دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ معکم اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو تم رہی بالمکان مکان ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ میں معکم بھی اللہ تمہارے ساتھ علم کے اعتبار سے علم طلب کہاں خلاصہ یہ ہوا کہ اس کے کچھ مدیدان باسفا ملے اور ان کے اوپر جو ہے ان کا نشہ تاری تھا کیونکہ زبان کا نشہ جو ہوتا ہے نہ کسی کی تقریر کا نشہ اور منتقل اور فلسفہ کا نشہ جلدی اترتا نہیں ہے وہ نشے میں آیا کہا کہ یہ بلبرگاہ سے مولوی آیا ہے بہت بکبت بک کرتا ہے ادھر ادھر کرتا ہے میں ملاتا ہوں ابھی تو انہیں کہا کہ بھائی ہمارے مولانا عامر قاسمی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے ذات کے اعتبار سے اللہ کی ساتھ ہر جگہ ہے ادو بھیا کہتے ہیں کہ اللہ عرش ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے تو ایسا کرتے ہیں میں مولانا سے گفتگو کرا تم کہا بالکل کراؤ لیکن ابھی میں سفر سے آیا ہوں رات میں سویا نہیں ہوں تو ایسا کرو کہ بعد میں رکھو کہاں کے بعد میں نہیں اب میں ابھی بات کرا تھا ہم نے کہا نہیں بھائی میں بہت تھکاؤ چھوڑ دو اللہ کے پاس پھر ہمارے ایک بھائی عاریف کے اللہ ان کو خیر کے انہوں نے بھی کرو کار کھی بعد میں کریں گے لیکن وہ سمجھا کے یہ بہت آسان مولوی ہے گفتگو شروع ہو گئی اس نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ کہاں ہے کہ اللہ تعالی علم کے اعتبار سے کہاں سے لایا میں نے پوری ہدایت پڑھی پورا مصوص بتایا اس کو حدیث سے بھی بتایا یہ بتایا کہا, کہا کہ نہیں تم قرآن سے ثابت کرو کہ مائیے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ نہیں ہے ذات کے اعتبار سے بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ گفتگو جو ہے یہیں پر معلق ہو گئی اور اس کے لیے کہا کہ بعد میں ہم بات کریں گے اور حکم بنائیں گے عزیزہ کے امام کو اعماد الدین کو حالانکہ وہ ہلفی ہیں لیکن ماشاءاللہ اللہ عقیدے میں صرف کے منہ پر اس کو اس نے حکم بنایا ایک دن متعین ہوا لوگ جمع ہوئے کسی کے گھر میں اور جناب علی وہ دس بجے کا وقت دیا میں پوری کتابیں سمیٹ یہاں سے وہاں تک کتابیں جمع کر لیا جتنے نصوص تھے اس کو میں نے یاد کیا الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آنا تو تیاری کے ساتھ آنا اس کے بعد جناب علی 10 بجے کے بجائے جو ہے بجے آ رہا ہے اور پہلے اپنے مریدوں کو چھوڑ رہا ہے کوالیس گاڑی پر آیا بات تھی کہ متقل میں ہوں گا وہ ہوگا پھر یہ سارے علماء کو لے آیا یہ سنیجے واقعہ گفتگو شروع ہوئی اس نے پھر یہیں سے کہا کہ میں نے کہا نہیں گفتگو ایسے نہیں ہوگی مدعی کون مدعا کون, کون، تم مدعی ہو میں مدعا ہوں مدعی ہے دعویٰ پیش کرو ہو دعوے کی دلیل دو میں جواب دعویٰ دوں گا ٹھیک ہے بات صحیح ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ساتھ ہے علم کے تمہارے ساتھ ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صاحب کے اعتبار کون سے ثابت کرنے کا ایک نہیں کئی آئے ہیں اللہ نے کہا محمد رسول اللہ و لدینکار ہوئی نہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں محمد کے ساتھ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے کیا صحابہ کا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بالکل تھا اٹیچ تھا بالکل جڑا ہوا تھا ارے آپ مکے میں ہے تو مدینے میں نہیں مدینے میں ہے تو مکے نہیں صحابہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے کہا مجھے بتا دو کیا جواب ہے تیرا اور بھی بہت ساری آئے ہیں سلسلے میں بہت ساری آئے ہیں مت بولیے اللہ کی قسم مکمل پیک ہو گیا پیک مکمل پھر دوسرا بول بھی بولا تیسرا بولا بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے ذلیل و خار کیا اور اس کے بعد میں جب میتا ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایسے اٹھا کے بات نہیں کرتا سر نیچے ہوتا کہا کہ حضرت کیا ہوا تمہارا تم تو بولے تھے بعد میں بات کرے گا اور ہمیشہ گھڑی دیکھ رہا ہے بعد میں نہیں کہا نہیں آج آج بات کرنا ہے اور کب کب آئندہ اجتماع رکھو گے تم کو آج بتانا پڑے گا کہ دوبارہ اجتماع کون ہوگا کہا کہ نہیں بہت جلدی ہے اور مجھے جانا ہے کہ نہیں نہیں تم کو آج بتانا پڑے گا کب اجتماع ہوگا ٹھیک ہے کریں گے لیکن وہ اب تک سے دوبارہ نہیں آیا الحمد اللہ نے حق واضح کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ذلیل رسوا کیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے ان کے لوگوں کو لیکن بعد میں جو ان کے دو علماء آئے تھے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سب نے مجھ سے کیا کیا, کیا, کیا ہوگا بولیے معامقہ کیا گلے لگایا اپنی اصلاح نہ کر سکے ہوں الگ لیکن جتنے لوگ تھے ان کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا اس لیے بہت ضرور بہت حساس موضوع ہے اور اس سلسلے میں میں شاید اس سے آگے نہ بڑھ سکوں میں نے میں تو ابھی سب رکھی تھی دوا اس کے لیے ایک ایک دوا کہ تمہارا امام کہتا ہے کہ بلخی خال, خال امام العظم بلخی کہتے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا عرش کہاں ہے اے من ان اللہ من قال قال في منخاللہ في كل المکان جو کہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہیں اور لیکن آپ نہیں معلوم کہ عرش کہاں ہے وہ کافر ہے جو کہیں کہ ہمیں نہیں معلوم لہٰذی عین اللہ حافظ کافر جو آدمی فقط کفر جو آدمی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی آسمان میں ہے یہ زمین پہ تمام پر رحمۃ اللہ علیہ کا دو قول ہے ایک قول میں ہے کہ اس نے کفر کیا اور دوسرا قور ہے کہ وہ کافر ہے وہی رضا نے کہ سارے اقوال اپنی جگہ پر ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل حق اور ثواب ہے اور اس سلسلے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خیر القرون اور اس کے بعد کے زمانے تک تمام علماء کا اس بات پر ایجمان نقل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستبی ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے انیس ابن ابباس کا حوالہ دیا کہ ابن عباس تمام صحابہ میں علم اور فقہ کے اعتبار سے تفسیر کے سب سے بڑے عالم تھے ابن عباس نے سونے کی سند سے جو روایت ثابت ہے من طريق علی بن طلح ابن عباس انہوں نے تفسیر کی ہے امام شوکانی نے لکھا ہے فتوح الغیبر میں میں نے دیکھا उसको कहा कि लिखा والله معكم الله تمہارے ساتھ ہے اے معکم بالعلم اللہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے اور اخری جملہ میں مکمل کر کے پھر نیا موضوع انشاءاللہ میں شروع کریں گے و لا یقول فی صفات ربک کیف و لما الا اللہ کے صفات میں نہیں کہا جائے گا کیوں اور کیسے یعنی چو چو نانچے نہیں کہا جائے گا اور, یہ اور نہیں کہے گا مگر وہ آدمی نہیں کہتا اللہ کے صفات میں کیفا اور, اور کیسے مگر وہ آدمی جو اللہ کے بارے میں شک کرنے والا ہے جو مومن ہوتے ہیں ممبی نفی قلوب اور اللہ نے اسے سے پہلی بار یاد کیا بیان کیا میں عالم تعویل اور وہاں سے جو علم کے راسک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ساری چیزیں کس کی طرف سے اور دعا کرتے ہیں رب بنا اللہ تو بنا بعد عید ہدعی تنا وہ حب لنا کا رحم ان نق تل و حاف اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی دے بے شک ہدایت دینے والا ہے تو میں اسی پر اقتفا کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو موضوع شروع ہونے والا ہے عذاب قبر اور ایمان بل رویہ اور ایمان بال میزان یہ بالکل آسان موضوع شفاعت کا اور اس کے بعد سرات کا جنت حق ہے جہنم حق ہے اور یہ سب اس کے بعد تقریباً کتنے مباحث ایسے ہیں جو آپ کے نگاہوں سے نظر نواز ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بہت ہی اجمالی ہم گفتگو کریں گے اور اس کے بعد میں ان اللہ تقریباً اس کے بعد مبحث جو اصل جو شروع ہو رہا ہے وہ ان اللہ من خرجال امام من احمد المسلمین بخار خارجی جو امام المسلمین سے خروج کرے گا وہ جی یہ سب جو مسائل آئیں گے ان پر ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی جو بھی بصیرت ہے اس کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے اللہ سے دعا اللہ ہم کو اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے